اللہ صلی اللہ علیہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ دو کمان کا فاصلہ تھا اللہ اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس سے بھی کم تھا محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا اللہ دن البارے کسی بھی لکھ دیا یہاں کہتے ہیں دن رب العز فتح اللہ, اللہ رب العزت جبار قریب ہوا محمد کے فتح اللہ پس نیچے کو لٹکایا اور قریب ہو گیا اور میرے بھائیو اللہ کو نیچے آنا پستی اس کو لائق نہیں ہے یہ باتیں جتنی بھی اب ما عائشہ صدیقہ سے پوچھئے بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتی ہیں یہ تمام تر آیات قدر و آزرت نخوا دوسری مرتبہ دیکھا اس کو یہ ساری سب خطرہ نقابا کا یہ سب جبریل سے متعلق ہیں جبریل محمد کے قریب ہوا اتنا قریب اصل صورت میں اصل صورت میں خطرہ نقاب کا بلا قدر و آزرت کو دوسری مرتبہ دیکھا محمد رسول اللہ نے اصل حالت میں کہا انڈس رات المنت پہلی دفعہ جب اپ پہ پاس جبرائیل آیا سد الافق جبریل اس پر پھیلائے محمد رسول اللہ نے دیکھا گھبرا گئے اصلی صورت میں پہلی مرتبہ وہ آغاز النبوت میں دیکھا اور دوسری مرتبہ معراج کی رات دیکھا ولا قدرا ان نزلت اصلی صورت میں باقی اصلی صورت کی بات نہیں ہے ولا قدرا ان نزلت النخرى عند صدرت المنتھا عندها جنۃ الماوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے کہاں تک گئے سید المنت تک اس سے آگے نہیں گئے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں گئے ہیں آگے گئے ہیں جبریل کو کہا آؤ آگے چلتے ہیں جبریل نے کہا اے محمد علیہ حسرات وسرا میں آگے چلوں ایک قدم بھی آگے چلوں تو ذرہ برابر سرے سر بال کے برابر آگے ہو جاؤں تو اللہ رب العزت کے انوار کی تجلیات میرے پلوں کو جلا دیں گی میں جل جاؤں یہ بات ہے موا روم نے بالا پرم فروغ تجلی بال کے برابر اوپر پرواز کروں تو اس کے انوار کی تجلیات میرے پروں کو جلا ڈالے گی یہاں یہ کہتے ہیں جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا حضرت مولانا سی اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا شاہ جی صاحب زیادہ فیض الحسن آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ہے پاکستان بننے سے پہلے مجلسی احرار کا بہت بڑا رکن یقین تھا بڑی تقریریں کیا گیا تھا تو ساتھ چھوڑ گئے وہ سنیت بریلیت کی طرف چلا گیا آپ دوسری طرف آ گئے. کیا ہوا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دے رہا شاہ جی تقریر کے دوران رکا آیا شاہ جی نے فرمایا نوریوں کا پرانا ہی کام ہے انہوں نے میرے نانا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا میرا ساتھ اس نے چھوڑ دیا تو پھر کیا بات یہ نوریوں کا پرانا کام ہے انہوں نے میرے نانا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا پر <ILhachos> انہوں نے یہ بات کہ بس دیا تو میرے بھائیو اس کے بعد گفت نثر کی تباہیاں بربادیاں بنی اسرائیل کے سلسلے اللہ نے ان کو ذکر کیا اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلات تعبد تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کی پوجا کرو اس کے سوا کسی کی پوجا کر سکتے نہیں اگر کرو گے تو مشرق ہو جاؤ گے وہ بروا دے دیں احسان ماں باپ سے حسن سلو کرنا ہے توحید کے ساتھ ہی ماں باپ کا تذکرہ رم نے کر دیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے توحید کے ساتھ اللہ نے فرمایا میری وحدانیت کا قائل ہونے کے بعد سب سے بڑا حسن سلوک کرنا ہے احسان کے رنگ میں تو ماں باپ ہے. محمد رسول اللہ پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اس لیے محمد اکرم کی بات اور ہے یہ احسان کی بات کر رہا ہے اللہ محمد اکرم کے تم پر احسان ہے کائنات پر تمہارا احسان ان پر نیبو بکر کا احسان ضرور ہے رضی اللہ فرمایا توریق کے بعد سب سے بڑی بات ہے تو ماں باپ کے ساتھ اس سلوک کرو ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کرو گے تم مارے جاؤ گے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ کی بات بتلاتے ہیں ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے من ابر یا رسول اللہ امک ثم من امک ثم من امک سچا سلوک کروں ماں سے ماں سے ماں سے ہیں ہنس مرتبہ ان کے ساتھ کرو. لیکن یاد رکھو کرانا یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی غلط بات کو مان لو ماں باپ اگر تمہیں کہ کبھی علم فلا تو ماں باپ تجھے دین کے خلاف لے جائیں چلو شادی ہوئی ہے میں بہو بیٹے کو لے کے جاتا ہوں علی اجمری کے مزاق پر سلامی کے لیے لے جاتا ہوں ماں بات لے جانا چاہیں تجھے تو کا پتہ ہے شرک کی خبر ہے تو فلاں ہوما خبردار ان کی بات تم نے نہیں ماننی ہے ماں باپ کے بعد دنیا بات دنیا بھی ہے اعتبار سے ماننی ہے پھر اس کے بعد فرمایا دیکھنا خرچ کرنے میں شیخان کا ساتھ نہ دینا ان مبدرین شیخی وقان شیخ انسانی خضولات شیخان کا ساتھ نہ دین کے معاملے میں شیطان خرچ نہیں کرنے دیتا دنیا کے معاملے میں بڑا خرچ کراتا ہے فضول خرچیاں کرواتا ہے ٹی وی لے لو یہ لے لو وہ لے لو سب کچھ کراتا ہے فرمایا یہ نہ بات ماننا اگر اللہ کے دین کی راہمی بھی خرچ کرنا ہے تم نے تو پھر ہاں پھر فرمایا خرچ کر بلا تب تو کلل بس پھر مکمل طور پر سارا ہی نہ دے دے فتح کو خدا مجوم پھر تو بیٹھا رہے کبھی افسوس مت رہے کیوں سارا دے دیا نہیں نہیں اس دینے کے بھی اللہ نے آداب بیان فرمایا بدری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے کس بات کی کس بنا پر تیر زخم میں شمولیت کرے گی ہمارے ساتھ رزق کمی ہوگی رزق میں نہیں کوئی تم فرمایا ان کو رزق ہم دیتے ہوں ان کا تذکرہ پہلے کرتا ہے اللہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان نہ قطرہ ان کا ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے بہت بڑا گناہ ہے اور میرے بھائیوں پھر خصوصی طور پر اولاد میں سے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے لوگ قتل کرتے تھے لوگ جیسے دیہ کل بھی ہے وہ محمد رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گیا ایک دن بڑا رو رہا ہے بڑا پریشان ہو رہا ہے آقا سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مسلمان کو ہو گیا اور لیکن ایک گناہ ایک بات میں بیٹیوں کا قتل کرنے والا ستر بیٹیاں میں نے زندہ درگور کی ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی پریشانی ہے مجھ کو ایک اپنی بیٹی کی وہ سوجھ بوجھ والی ہو گئی تھی باتیں کرتی تھی تو دلی زبان میں تو بڑا پیار آتا تھا مجھ کو لوگوں کے تانے برداشت نہ کر سکا میں لے گیا جنگل میں گڑا کھودا پوچھتے رہی کیا کرنا ہے میں نے اس کو پھینکا اوپر سے مٹی پھینکنی شروع کر دی اس کو سمجھ آ گئی کہنے لگے ابا آج تو مجھے زندہ درگور کر رہا ہے کل کو میرا ہاتھ ہوگا تیرا گرے ہوگا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں اس بات پر وہ دہیا گل بھی کہتا ہے میں نے آنکھ اٹھا کے آگے دیکھا آقا میری کہانی سن رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ جب آ شفیق رحیم تھا نا بہی خا تھا محمد رسول اللہ کا دل اور آقا یا رسول اللہ میں کیا کروں بڑا پریشان ہوں میرے آقا فرماتے ہیں قلبی بڑا مجدہ بڑا فضا سنایا حضور نے فرمایا اے دہیہ پریشان نہ ہو انسلامات قبل قبلہ اسلام اسلام لانے سے تمام پہلے تمام گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے وہ ایندھن ہی جڑا تحت کوئی انسان ہجتر کر کے آتا ہے ہجت سے پہلے گنا ہجت کے ساتھ سارے مواف ہو جاتے ہیں اور ایک گنا ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جمعے کے ساتھ ہی گنا مواف ہو جاتے ہیں اور جمعہ آگے پڑھ لیا کرو بر وقت آ جایا کرو پہلے آ جایا کرو قدیم کے کھڑے ہونے سے تو اللہ ببور العزت گنا سارے مٹا دیتا ہے بلکہ دس دنوں کے دو تین دن کے اور زیادہ مٹ جاتے ہیں اور میرے بھائیو ان باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ ببور العزت نے فرمایا اے کائنات والو میں تمہیں کہتا ہوں میری تسبیحات کہو میری تفریحات کرو تمجیدات بیان کرو بزرگی بیان کرو لیکن یاد رکھو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں میری تسبیحات بیان کرنے کے لیے آسمان کافی ہے زمین کافی ہے تو سب ہند یہ تمام کی تمام کائنات ایک ایک ذرہ ذرہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے مجھے تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے اس کا تمہارے کوئی فائدہ ہے وَاِن مِن شَيْئِنِ اللَّهِ بِحَمْدِهِ اور کوئی بھی چیز اللہ کی تسبیحات سے خالی نہیں ہے ہر چیز سبحان اللہ اللہ کہہ رہی ہے اللہ ہے تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں چلتا ہے وہ تسبیحات کہہ رہی ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلاکت ہم <وَالْبَحر> نے بنی آدم کو بڑا شرف بخشا ہے تمام کائنات پر مخلوقات پر ہم نے اس کو سمندر اور خشکی پر اس کو ہم نے بہت بڑا تسلط عطا کیا ہے ہم نے مشقر کر دیا سب کچھ اس کے لیے یہ نعمتیں ہیں فرمایا بنی آدم کو وہ کمال اور شرف بخشا ہے جو ہم نے دوسری کسی مخلوق کو جنوں کو نہیں نوریوں کو بھی نہیں دیا اب بنی آدم میں سے ہم نے نبی پیدا کیے بنی آدم میں سے ہم نے محمد پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جیسا شرف کسی اور کو کیسے عطا ہو سکتا ہے ہم نے بنی آدم میں سے سید الانبیاء سید آدم محمد الرسول اللہ کو بنایا جس کا فرشتوں نوریوں کا سردار جس محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا اونچا مقام ہے یہ اور اگر آپ لوگ ہم لوگ مل کر اللہ کے سامنے التجائے کریں اور آرزویں کریں جغجے رب کے سامنے آجزانہ رنگ معافیا مانگتے رہیں تو میرے خیال میں ہم بھی اللہ کے مقرر بن سکتے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کے فضل و احسان کے ساتھ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا <سؤال> ناسم بھی امام اہم قیامت کا دن ہوگا ہم تمام کائنات کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ تیرا ایمان فلو ٹھیک ہو جاؤ بعض لوگوں نے یہاں تفصیل میں یہ لکھا ہے امام سے مراد کتاب ہے ان کی کتابوں سے کے حوالے سے بلائیں گے بطورات پر عمل کرنے والوں آ جاؤ. انجیل پر عمل کرنے والوں آ جاؤ. زبور کو ماننے والوں آ جاؤ. قرآن کو ماننے والوں آ جاؤ کہ کتاب کا مانا کہاں سے قرآن نے پیش کیا ہے فرمایہ بک اللہ شہین آس امام مبین. امام امبین کا معنی سی کتاب امبین کتاب امبین اور اصل مانا جو عام صحیح بہت زیادہ مانا جاتا ہے مسلمات میں سے وہ یہی ہے جو منق اللہ علاسم بن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے کوئی ابو حلیفہ کا مریدہ ابو حلیفہ کے ساتھ جائے گا کوئی شافی کا ہے شافی کے ساتھ جائے گا احمد برحمل مالک کا ہے اس کے ساتھ جائے گا کوئی عیشا کا ہے کوئی موسا کا ہے یا امت محمد سوشت. اے امت محمد آواز آئے گی یا امت موسا یا امت عیشا یا امت علح حدیث کے اندر موجود ہے اور پھر آواز یہ بھی آئی امد محمد امد محمد آ جائے گی کون جنہوں نے اپنا امام محمد کے سوا کسی کو نہیں بنایا محمد رسول اللہ کے سوا جن کا کوئی امام نہیں ہے وہ سب کو بزرگیاں بزرگوں کی بزرگیوں کو مانتے ہیں اب حنیفہ حریفہ ہو شافی احمد حنبل للی مالک ہو یا بخائیوں کو یہ بزرگ آدمی کی بزرگی تسلیم کرتے ہیں بزرگی تسلیم کرنا کسی کو اس کا مقام دینا وہ درست ہے مقام دینا چاہیے ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے یہ اسلامی فریضہ بھی ہے اور کسی کو ماننا اپنا پیشوا وہ صرف محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد کو آواز ملے گی یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے امت محمد آ جاؤ تم بھی اور محمد رسول اللہ کے مریدو اب کون جائیں گے وہاں جو اب ونیفا کے پیچھے چلنے والے معروف شافی کی کرنے والے ہمبل کی تکلیف کرنے والے کہاں رہیں گے بات تو محمد رسول اللہ کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے اگر آگے ہم بھی محمد رسول اللہ علم پڑھتے ہیں تو اللہ کہے گا تو محمد رسول اللہ تلم ضرور پڑھا ہے لیکن فاتحہ کا مسئلہ آیا شراب کا مسئلہ آیا صرف عیدین کا مسئلہ آیا باقی بے شمار مسال آئے عیدہ کی نماز کے طریقے کا مسئلہ آیا تم نے ہر بات میں میرے نبی شاہ اختلاف کرتے ہوئے تم نے اپنے امام کی مانی ہے تو محمد کے مریف تو نہ رہے پھر پیچھے ہٹ جاؤ تم میرے پاس محمد رسول اللہ کے نام پر نہیں آ سکتے ہو اور محمد اکرم کے نام پر اللہ کی قسم ایک ہی جماعت جائے گی ابو بکر صدیق کی جماعت ہوگی صحابہ کی جماعت ہوگی جنہوں نے محمد رسول اللہ تو مانا اور کسی اور کی بات حضور کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی ہے یہ صحابہ کی جماعت اور جن کا ایمان صحابہ والا ہوگا کائنات کے رب کی قسم وہ قائل اس پورے عرض پر صرف ایک ہی جماعت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں قرآن و سنت کی جماعت اے حدیث جماعت ہے جنہوں نے صحابہ صاحبہ ہی ایمان رکھا صحابہ والی بات کہی ہے وہاں کوئی اور بات نہیں ہوگی دائیںاتھ میں عمل نامہ مل جائے گا یہ بڑی خوشی سے اپنا عمل نامہ پڑھ رہے ہوں گے اس صورت کے شروع میں بھی یہ بات آ گئی تھی وک اللہ انسان نلزم نہ ہوتا ہے ہر شخص کا ہم پروانہ اس کے گلے میں لٹکا دیں گے اور کہیں گے اقروہ کتاب ہے پڑھ اپنی کتاب کفا بین افس کر علی کا حسیبہ کسی کے پڑھنے کی ضرورت نہیں خود پڑھ کے حساب کر لو تم نے کیا کیا ہے میرے بھائی اس کے بعد پھر اللہ ابو عزت فرماتا ہے حمد محمد رسول الله تو فرمایا علم السلام اقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسط الليل وقرآن الفجر اقم الصلاة طرف النهار وظرفا من الليل ان الحسرات يذهبن السيئات سورت نور کے اندر آگے آ رہا ہے نمازوں کاماز کا اس قرآن حکیم سے ثابت ہوتی ہیں اللہ رب عزت فرماتا ہے میرے پیغمبر پانچ نمازیں تو تیری امت کے لیے فتح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہم نے پانچ نمازیں دی ہیں آپ کو چھٹی نماز بھی فرض آپ پر کر دی ہے امت کے لیے پانچ نمازیں فرض اور محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر چھ نمازیں فرض ہیں وہ بھی لگائی فتح جد بھی نہ یہ فالتو نواز ہم نے دی ہے اور اے میرے حبیب محمد علی السلات وسلام میں کیسے نکل رہے ہوں پھر کہا کہتے کہہ کے جانا ہے سے آخرتنی مخصوص سچائی کے ساتھ جا رہا ہوں سچائی سے سہ جانا کر داخل ہو جاؤں وہاں آ کر تو سچائی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اے میرے اللہ میری سچائی کو قائم رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا مکے سے پہلے ذکر ہے بعد میں آنے کا ذکر ہے اشارات ملنے ہیں مل رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ مکے میں آئیں گے مکے والے خوش ہو رہے ہیں ہم نے محمد الرسول اللہ کو نکال دیا اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اے میرے پیغمبر بحاظ البلد جس شہر سے تجھے نکالنے پر مکے والے خوش ہو رہے ہیں میں اسی بلد علیم کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انتہلم بحاظل بل قسم اٹھا کر کہتا ہے محمد تو اس شہر میں آئے گا فاتحانہ رنگ میں آئے گا اللہ حسبر یہ سب باتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہمارے لیے پھر اس کے بعد فرمایا قرآن شفا ہے اس کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے اس سے دم کرنے سے بھی شفا ملتی ہے دم سنت ہے قرآن امام شفا رحمۃ قرآن رحمت اے آل ایمان کے لیے اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر علی صاحب اس میں بڑی ساری باتیں آ گئی قیامت کی باتیں آخر میں بات والی آنے والی باتیں کہیں دنیا والے یہ نہ سمجھے کہ محمد عالم غیب ہے ایک باتیں اور ذکر کر دیا فرمایا سے یہ پوچھ رہی ہے یہودی ان کے روح. روح کیا چیز ہے تو آپ خموش ہیں اللہ فرماتا ہے میرے حبیب محمد قل الروح من عمر غبیب آپ اعلان فرما دیجئے روح میرے رب کے امر کا نام ہے روح کس کا نام ہے رب کے حکم کا نام ہے مشیر چلتی ہے اس کے حکم سے آن کرتے ہو موٹر رما دما ہوتی چلتی ہے بند کر دو کچھ بھی موٹر تو وہی ہے نا بند کر دو چلتی نہیں روح ڈل جاتی ہے اس میں اللہ کہتا ہے روح میرے امر کا نام ہے اے میرے پیغمبر علی السلط السلام یہ یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا علم ہے محمد سے بڑھ کر علی السلات السلام تم اللہ خلیل اے میرے حبیب ان کو بتا دو اے دیو. تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے وہ تمہارا پیغمبر جس نے علم پر ناز کیا تجناب مسالیہ علیہ السلط وال آگے بات آئی بیان کریں ہم نے اس کو لمبا سفر کرایا چل تو نے کہا زمین پر میں سب سے بڑا عالم ہوں نہیں تم بھی اترا رہے ہو تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تھوڑا سا علم ہے اے میرے پیغمبر علیہ سلاسلام تجھے ہم نے علم بہت بڑھا دیا خزانہ علم کا دے دیا پرانے حکیم لیکن اگر ہم چاہیں دیا ہوا علم کا خزانہ واپس لینا چاہیں تو یہ کوئی بات کسی کو خبر بتا دے خبر بتانے کے بعد اس کو کہے کہ میں اس سے واپس، اس کو پتا نہ رہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی بات اے میرے پیغمبر اگر چاہوں چھیننا تو میں چھین سکتا ہوں وَلَئِن <اِلَيَفْت> اے میرے پیغمبر تبارہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کار کو وکیل لے ہے کہ مجھے دلا دے میرے پیغمبر کوئی تجھ کو دلا نہیں سکتا ہے لیکن یاد رکھ رحمت من ربک یہ تیرے رب کی رحمت ہے تجھ پر کہ میں علم کا خزانہ دے کر تجھ سے چھین نہیں رہا ہوں انفرگان تجھ پر بہت بڑا فضل ہے رب کا پھر اس کے بعد فرمایا قرآن کیسا بڑا علم کا خزانہ ہے میرے پیراسلاسان جن انسان سب متحد ہو جائے این تھی مسلی حادر قرآن ہلا ایا تھی مسلی اس قرآن کی مشر لانے کے لیے تمام اکٹھے ہو جائیں یہودی عیسائی انسان جن سب مل جائیں نہ بھی مسل فرما اس قرآن کی مثل کوئی لا سکتا وَلَوْ كَانَ <زَحِيرًا> پھر اس کے بعد بشریت کی باتیں بتائیں بشریت کی باتیں بشر مکے والوں کے ایمان میں رکاوٹ صرف یہ بات تھی وہ کہنے لگے یہ بشر ہے ابن عبداللہ ہے کیسے ہم مانے اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر ان کو بتا دو اللہ تما امین اگر زمین میں اطمینان سے بسنے والے فرشتے ہوتے نوری تو ہم نوریوں میں سے ان کا رہنما بھیجتے مطمئن بسنے والے یہاں یہاں کی مفتی نئیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے اور احمد رضا کے ترجمے والے قرآن پر حاشیا اس کا وہ کہتا ہے اس آج سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں بسنے والے جو ہیں رہنما ان کا ان میں سے آنا چاہیے لہذا مکے والوں کا نوری پیغمبر ماننا غلط مانگنا سوال کرنا یہ غلط تھا یہ بات درست نہیں تھی جہاں جو کائرات بس رہی ان کے مطابق جو انسان بسرے بشر ان میں سے ہی کوئی آنا چاہیے تھا پیغمبر ان کا مطالبہ بھیجا تھا اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر موسی علیہ السلام فرعون کا مکالمہ ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر مکے والے اللہ کے نام سے آشنا ہیں رحمان سے نفرت کرتے ہیں رحمت کے نام کو جانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے اس کو بڑا پوچ سمجھتے ہیں اس کے اندر پسے ہو جاتے ہیں جب نام سنتے ہیں رحمان کا اے میرے پیغمبر علیہ السلام کھل فرما دیئے قُلِ اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دو اللہ کو اللہ کہہ کر اللہ کے نام سے یاد کرو پکارو ابرحمان یا رحمان کے نام سے پکارو اللہ ایم ماتدو اللہ کو جس نام سے بھی پکارو گے فلاح السما الحسن اس کے نام سارے کے سارے اچھے ہیں اے کائنات والوں تمہارے نام کا کوئی وظیفہ کرتے رہے کوئی اثر نہیں اے میری کائنات والوں میں حکم دے تو دو حکم میرے میں اثر ہے لیکن یاد رکھو میرے نام کا بھی وظیفہ کرنے سے نام میں بھی اثر موجود ہے حسن اللہ کا نام لے کے وظیفہ کرتے رہو یا اللہ یا اللہ یا رحمان جس نام سے مرضی پکارو اس کے نام میں بھی بڑے اثرات ہیں اس کے بعد سورت الکاہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درمیان میں بہت بڑا مضمون میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں آپ تھک نہ جائیں لمبا مضمون ہونے کی خلاصے کا مطالبہ کیا ہے خلاصہ سے کحی کحی کحی کحی کحی کحی کحی کحی تو بیان کرنا پڑتا ہے نا وہ بہت اہم مضمون ہے وکر الحمد للہ تقبیر میں ان شاء اللہ پھر کبھی عرض کروں گا سورت الکاف کے بارے میں رسول اللہ نے بھی محفوظ رہتا کتنا بڑا اللہ اللہ فتنوں سے بچنے کے لیے اس سورج کا پہلا رکوع آخری رکوع پڑھ لیا جائے تو کیا حرج کی بات ہے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے پڑھ لیا جائے پڑھنا چاہیے جیسا کہ رات میں مر جاتا ہے تو شہید ہو جاتا ہے اور ساری برائیں ختم ہو جاتی ہیں البحر اگر کے سمندر کی جھانک کے برابر کی ہونا ہو فاطمۃ الزلہ کو یہی وظیفہ بتایا تھا نا تو یہاں اس, اس آیتوں میں وظیفہ بھی ہے تو آگے چل کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا حبلنا من اللہ رحمتا وحی من وحیئ لنا یہ دعائیں بھی ساتھ ذکر ہیں اصحب کا تذکرہ شروع کر دیا چند نوجوان بادشاہ ظالم تھا مشرق تھا یہ مشرق نہیں تھے موحد تھے یہ بھاگے جان بچانے کی خاطر غار میں آ گئے غار میں پناہ گزین ہو گئے ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ کتا کیسا کیسا عجیب کتا ہے جس کا نام قرآن میں قیامت تک پڑا جا رہا ہے لیکن یہ بات غلط ہے کہ ہم کہیں او حضرت صالح علیہ کیونٹ جیسی کونچے کاٹی تھی قوم نے اور یہ کتا اور فنانچی جن کا تذرہ قرآن میں آ رہا ہے یہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے سب باتیں فضول ہیں کوئی بات نہیں ہے جنت میں ان کا جنت ان کا استحقاق نہیں ہے اللہ نے یہ نشانیاں بتلائی ہیں اور کائنات کو سمجھانے کے لیے دیکھو غار میں کتا گیا اے میرے پیغمبر علی غار کے باہر ہے اندر وہ ہیں اور سورج جو ہے کنارا کر کے گزر جاتا ہے ایسی جگہ ایسے زادی پر لیتے ہوئے ہیں اے میرے پیغمبر علیہ اگر تو ان کو دیکھ لے سوئے ان کھلی رکھی ہم نے وہ سوئے ہیں اگر تو دیکھتا ان کو اے میرے پیغمبر علیم بلا بولے کا دن ہوں روبا آپ روب زدہ ہو جاتے ان کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکتے ہیں محمد علیہ سرات یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد ہم نے اٹھنے کے بعد بھوک لگی ہے کا اس گار میں کتنے سال رہے ہیں تین سو سال اور زیادہ نو سال اس کو الگ کہا ہے. تین سو نو نہیں کہا تین سو سال اور زیادہ نو سال اس میں حکمت کیا ہے شمسی مہینوں کے اعتبار سے تین سو سال ہیں کمری مہینوں کے اعتبار سے تین سو نو سال بنتے ہیں اس لیے نو کا الگ تذکرہ کیا اللہ ابو عزت نے شمسی اعتبار سے نو سو سال بنتے ہیں تین سو سال بنتے ہیں اور کمری اعتبار سے تین سو نو سال بنتے ہیں اس لیے اللہ ابوالعزت نے اس کا الگ ذکر کیا جب اٹھے اور تین سو نو سال تک پڑے رہے بھوک نہیں لگی پیاس نہیں لگی اٹھے ہیں تو اب کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو پہلے سب سے پوچھا کم لب کتنی دیر ٹھہرے ہو لگے لب نے اپنا دیکھا حال جب آئے تھے صبح ہوتی اب شام ہو رہی ہے معلوم ہوتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں لب اسلیہ یوم وا یوم حالات ابھی ان اللہ نے ان کی آنکھیں بھی کھلی رکھی ہیں تھوڑی تھوڑی ابھی سوئے مکمل آنکھیں بند نہیں کی ہوئی ہیں آنکھیں نہیں باہ ہیں کھلی کھلی ہیں اس کے باوجود ان کو اپنی ذات پر پیتے ہوئے تین سو نو سال کی خبر یہ وہ ولی ہے جن کو محمد نے ولی کہا جن کو قرآن نے ولی کہا سرو ایسا جن کی ولاعت میں کوئی شک نہیں ہے جن کی ورایت میں شک کرنے والا بے ایمان ہو جاتا ہے قاصر ہو جاتا ہے اور ولی سویا رہے تین سو نو سال اپنی ذات پر تین سو نو سال بیت جائے ولی کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کتنے سال رہے ہیں جب لبیز تم لبیز میں جاؤ ہو جاؤں ایک دن دن کا اس کا حصہ ہے. اس کا معنی یہ ہے علم غائب کس کو ہے صرف؟ <سلام> اللہ کو اور دوسرے کو تم ولی کہتے ہو اللہ کی قسم ہو سکتا ہے ان کی ولایت میں شک ہو جن کو میں اور وہ ولی کہتے ہیں ان کی ولایت میں شک ہو جن کو اللہ نے بلی کہا جن کو محمد رسول اللہ نے بلی کہ پانچ پیر جو ہیں ان کو بھی محمد رسول اللہ نے ولی کہا یہ جن گننے کے بعد فرمایا کا نور جن کی ولایت پر محمد رسول اللہ نے مورے تصدیق ثبت فرمائی ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں جن کو ہم بڑی سمجھتے ہیں ان کی ولایت میں شک ہو سکتا ہو جن کو ہم ولی کہتے ہیں ہم آج کل ان کی ولایت میں ہو سکتا ہے شک ہو کیا پتہ ولی تھے یا نہیں ان کی خلوت کی زندگی کیسی ہے لیکن جن کو اللہ نے کہا ہے ان کی ولات میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے تو ان کو تو کچھ خبر نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں آپ کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کتنے تھے پانچ چھ چھٹا کتا تھا چھ ساتھ ساتواں کتا تھا یہ ہے وہ ہے اے میرے پیغمبر ان کے بارے میں اپ مت جھگڑیں الا مراء ظاہرا ولا تستفتيهم منهم احدا کوئی ضرورت نہیں آپ کے در سے پوچھنے کی لیکن ایک بات اپ کو بتا دوں سگے اصحاب کہف روزے چن پہ مردما گرفت مردوم شد تیسے نوح با بدہ بنشیش خاندان نبوت نبوبت شد اور پسرے نور کی مجارٹی غلط ہو گئی بدوں کے ساتھ بیٹھ گیا اس کا خاندان نبوت ختم ہو گیا آگے چل نہیں سکا لیکن اسہد کا, کتہ کا ولیوں, کے ساتھ بیٹھا ولیوں کے آداب اپنا لیے اللہ نے اس کا میں ذکر کر دیا جیسی عدیم شان بات ہے یہ اسحاب اس کے کتے کا تذکرہ ہے لیکن اچھائی کے ساتھ لیکن پسرے نور کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ نہیں ہے ابھی لوگ غرق نہیں ہو رہے تھے اس کو پہلے برباد رب کر دیا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیقہ فرمائے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر علیہ سوات وسلام یہ آپ کے ساتھی ہیں نیک ہیں صالح ہیں آپ چاہتے ہیں مشرقوں کو بھی نصیحت کریں مشرق آپ مشرق آپ سے کہتے ہیں الگ ٹائم دے ہم کو وراتا میرے پیغمبر اپنی نگاہیں ان اپنے ساتھیوں سے آگے نہ بڑھانا انہیں کے اندر رہنا انہیں میں آ کر بیٹھ کر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے امام بخاری سے کہنے والے بادشاہ نے کہا تھا میرے بیٹوں کو گھر کے پڑھایا کرو بخاری نے کہا کن کبھی چل کر نہیں جایا کرتا پیاسے کے پاس پیاسا ہی چل کرتا ہے میں نہیں جا سکتا ہوں وہاں سے نکلنے پر مجبور گئے چلے گئے بے انصافی نہیں کی رستے میں خرطنک بستی آئی وہاں جا کر امام بخاری شہید ہو گئے فوت ہو گئے فوت ہو گئے بستر مرک پر فوت ہوئے ہیں لیکن جب قبر کھو والوں نے قبر کھو دی دیکھا تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی خسوری کی خوشبو آ رہی تھی بخاری کی ایک امام خواب میں دیکھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہیں رستے میں آپ کے ساتھ صحابہ ہیں کیا بات ہے ہم بخاری کا انتظار کر رہے۔ اللہ ہو یہ شان یہ مقام اس کو ملا اور کسی کہنے والے نے یہاں کہا جمالے ہم نشین درمن اثر کر مٹی سے پوچھا کیا بات ہے تو, تو خاک ہے اس سے خشبو کیسے آ رہی ہے وہ کہتی ہے جمالِ ہم نشین درمن اثر کر مجھ میں ہم نشین کا جمال اثر کر گیا ہے میرے اندر آنے والے کا جمال اور حسن اثر کر گیا ہے جمالِ ہم نشین درمن اثر کر وگرنا منہما خاکم کہستم میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں مٹی ہوں آنے والے کے حسن و جمال کے اثر سے خشبویں مہت رہی ہیں یہ اس کے آنے کا اثر ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو نا کتان کسی گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر ان ساتھیوں میں رہنا آگے نگاہ نہیں بڑھنا ولاطوت جس کو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے قافر کر دیا اور اس کا دل اپنی خواہشات کا تابے بن گیا اپنی خواہشات کو اپنا محبوب بنا لیا اے میرے پیغمبر اس کے پیچھے نہ لگنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا و لاطوط منا فلا کل بگوان ذکری نامتباح وا وکان فروتا اس کا ہر کام جاتی کی طرف جا رہا ہے اے میرے پیغمبر اپنے ساتھیوں میں رہیں آپ کے ساتھی جہاں آپ کے پسینے کے قطرے بہتے ہیں خون بہانے کے لیے تیار ہیں کیسے ساتھی اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمائے کاش کہ ہم ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں اللہ ہم کو یہ سعادت عطا فرمائے ان صحابہ کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے اللہ ہمیں, ہمیں بھی صحیح میں مسلمان بنائے اور وہی دین وہی دین جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا جس کو ہم پیش کر رہے ہیں ساتھ لیے بھاگے پھر رہے ہیں اور کوئی اپنے بات کی طرف میں نہیں بلاتا یا کوئی ہمارا عالین حدیث نہیں بلاتا وہ یہ نہیں کہتا میرے باپ دادا کی بات مانو کسی مولوی کی فلاح کی بات صلی اللہ علیہ سری کی بات مان لو میر ابراہیم سیال کی بات مان نہیں ہم کسی کی طرف دعوت نہیں دیتے ہیں ہم اگر دعوت دیتے ہیں صرف اللہ کی توحید اور محمد کی طرف دعوت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ سر کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی سرمایہ نہیں ہے اور اس سے بہترین سرمایہ کوئی نہیں ہے قیامت کے دن یہی سرمایہ کام آنے والا ہے سبحان ربک رب رب رب حق مہر جس کا مقرری نہ کیا گیا ہو نکاح کر دیا گیا ہو حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو نکاح ہو گیا ہو بچے بھی ہو گئے ہوں اب اس کو حق مہر دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے حق مہر ضروری ہے قرض ہے دینا ہے لیکن دینا کتنا چاہیے مقرر تو کیا نہیں اسے حق مہر مثل کا دینا چاہیے مثل کسے کہتے ہیں اے جو بیوی ہے اس کی اس کے خاندان کو دیکھو اس کی خالہ کو کفیوں کو ان کو دیکھو ان میں کیا مہر چل رہا ہے جو رواج اور دستور ان میں مہر کا ہے حق مہر اس کو مہر مثل کا کہتے ہیں وہ مہر ادا کرنا پڑے گا آپ لوگ مہر کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے آٹھ روزہ پڑی جاتی ہیں کیوں پڑی جاتی ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ نے آٹھ پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نہیں پڑی اما جانا آشا صدیقہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہیں وہ بیان کرتی ہیں مارکانزید رمدان وغیرہ کا کتن محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ وقت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مولانا انور شاہ کشمیری ہنٹیوں کے سرپراز جو بند کے بانیوں میں سے ہیں وہ اپنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں منا من تسلیم اس بات کے تسلیم کیے بغیر چار ہی نہیں ہے ترابی حرو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمانیہ رکعات کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترابی آٹھ رقت تھی اس کے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں ان اپنے لکھ گئے اب ہمیں سوال کیا کرتے ہو بات اللہ شریف والے بیس پڑھائیں پانچ سو پڑھائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہمیں محمد رسول اللہ سے غرض ہے لیکن وہاں بھی انداز اس قسم کا اختیار کیا انہیں دو امام آتے ہیں ایک امام دس رکتیں پڑھاتا ہے دوسرا امام دس رکھتے پڑھاتا ہے بس ان کی دس ایک بار میں جا کر ایک رکت پڑھ کے پڑھ لیتے ہیں گیارہ رکت کر لیتے ہیں وہ اپنی تو اس لیے کہ وہاں فتنہ نہ پڑے بیس پڑھاؤ کے دس پڑھاؤ لوگ اپنی الگ پڑھتے رہے وہ پڑھا دیتے ہیں اس لیے کہ فتنا نہ پڑے بس ٹھیک ہے باقی جو بڑی اہم بات تھی الگ الگ تھے وہ سارے ختم کر دیے ایک پر اکٹھا کر دیا سعودی حکومت نے اور پھر یہ جو سوال کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا یہ کیوں کرتے ہیں ایسا سوال یہ اب 20 ترابی کا سوال کرتے ہیں رفاہ دین کا نہیں پتہ چلتا آپ کو آمین کا پتہ نہیں چلتا وہ رفاہ دین بھی کرتے ہیں آمین بھی کہتے ہیں بڑی اونچی آواز سے بلند آواز سے وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں سارے کے سارے محمد رسول اللہ کی بات ماننے والے ہیں تو آپ اس کو تو نہیں مانتے اور بہت سی دنیا وہاں جاتی ہے جب حسن عقیدت کے ساتھ بیت اللہ میں اور اس طلب کے ساتھ اللہ مجھے سیدھی لائن پہ چلا دے اللہ کی قسم واپس آتا ہے پاک صاف ہو کر اہل حدیث بن کر واپس آتا ہے اللہ کے فضل و قدم سے ایسے نہیں آتا ہے وہ دیکھ پراند لشمید میں عورت کا مسئلے میں جا کر مات پڑنا پرابی جمعہ پڑھنا پھر لنک کر دیا تھا کہ نہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتم تم کی ماں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اللہ کی بندیوں کو مت روکو مسجد میں جانے سے حضرت شفری صدیقہ کہتی ہے جیسے آج کل حالات ہیں حضرت شفی صدیقہ کہتی ہیں آج کل کے حالات رسول رسولیں پڑھتے لیتے شاید نہ آنے دیتے مسجد میں لیکن کیا کریں آقا کا حکم تو قیامت تک کے لیے چل رہا ہے آقا کا حکم کب تک ہے اس لیے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں جا سکتا فرض نہیں ان پر جمعہ پڑھ لے تو حرض بھی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد رفاظان کیا فرق کر دیا تھا نہیں علامہ طالق المجد امام محمد کی شرح میں لکھتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا علامہ تحابی اور علامہ شرح بخاری پہلے پندرہ پارے بخاری کے لکھے چوری کر کے حافظ بن حجر کی شرح سے چوری کر کے لکھے اور باقی پندرہ پاروں میں کچھ نہیں ہے اس کے پہلے میں کچھ مواد ہے باقی میں کچھ نہیں کیونکہ بعد میں چوری نہیں ہو سکی تھی بہراج امداد القاری والا علامہ اینی لکھتا ہے علامہ اینی حنفی بڑا سرکاروں کا وہ کہتا ہے رفا منصور ہو گئی تھی علامہ تحابی آثار والا کہتا ہے وہ رفا دن منصور ہو گئی تھی عبدالحی حنفی اس پر تعاقب کرتا ہے اور تعلیم میں لکھتا ہے مجھے بڑی حیرت کی بات ہے تعجب کی بات ہے یہ دونوں ہنفیوں کے سردار بڑے علامہ فہامہ انسان یہ وہ بات لکھ رہے ہیں جس کی دلیل کوئی نہیں غیر امبر ہانی نہ ان کا دعویٰ ہے رفائی کی منسوخی کا جس پر کوئی دلیل ان کے پاس اور جب دعویٰ عدالت میں بغیر دلیل کے داخل کیا جائے تو داخل دفتر ہوا کرتا ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا کرتا علامہ عبدالحی الحائی حلفی نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے یہ دعوی بلا دلیل ہے رفاع دین ترک نہیں ہوئی بلکہ سنت سابقہ ہے دائمہ ہے قائمہ ہے غیر منسوخہ ہے محمد رسول اللہ کی پہلی نماز سے لے کے آخری نماز تک رفاع دین قائم ہے امام سے پوچھا مکے والے سے یہ رفاع کیوں کرتے ہو کہنے لگا میں نے اپنے امام سے پوچھا تھا مکے سے میرے جو پیش تھا میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے کہا میں ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا وہ رفاع کرتا تھا میں نے ان سے پوچھا تم کیوں کرتے ہو اس نے کہا میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا آپ رفاع کرتے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رفاع کیوں کرتے ہو رسول تم سم نماز نے مجھ کو اللہ کے حکم کے ساتھ نماز کی تعلیم دیا کر اور وہ رفاع کرتا تھا میں نے کہا نماز کی باقی ساری صورت ہے جو ہے لیکن یہ کیا کیا ہے کیا چیز ہے نے کہا اے محمد مجھے اسی طرح رب نے حکم دیا ہے نفسی ہی ونقسی بسم اللہ الرحمن الرحیم خط جنم تک کل تماشا ہوا بلانی کمال محترم حضرات سورت القحت کے حصے اللہ نے دو بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے ایسے لوگ تو ایک ان میں سے مالدار تھا اور رشید تھا دہریہ تھا دوسرا توحید والا تھا نیک تھا جس کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھیں اس کا ذہن یہ تھا ہم اپنی ہاتھوں کی کمائی سے عائش کرتے محنت کرتے ہیں اور یہ جو توحید والا ہے یہ فقیر ہے اگر ایک اللہ کو مانتا ہے سچا ہے تو اس کے اللہ نے اس کو کیا دیا ہے اس کے پلے کیا ہے اسی طرح ان میں مکالمہ تھا مالدار کہتا تھا نہ اکثر امید کا مالا ہوں میں تو سے مال میں اور اولاد میں زیادہ میری برادری بہت ہے خاندان بہت ہے مال دولت بہت ہے دوسرا کہتا تھا نہیں یہ بات نہیں ہے یہ اللہ کی دین ہے اس لیے اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے چنانچہ اسی انداز میں باتیں کرتے کرتے اپنے باغ میں پہنچا تو کہنے لگا میرا خیال یہ ہے قیامت کوئی چیز نہیں ہے اور یہ میرا باغ یہ دولت ہمیشہ رہے کبھی برباد نہیں ہو سکتے نیک آدمی نے کہا توحید والد ولودہ اس دخل تجنت کر کل تماشا اللہ لاکھو وط اللہ دلہ بھائی جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو یہ یوں کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے لا قوت الا بندہ اس کے سوا کسی کے پاس قوت نہیں ہے تو میرے سامنے بڑے فخریا انداز میں سب کچھ کہہ رہا ہے ان انا اقل کا معلوم و اللہ تیرا خیال یہی ہے کہ میرے پلے نہ ماد ہے نہ اولاد ہے تو میں غلط ہوں تو سچا ہے یہی سمجھتا ہیں کائنات کے سرتاج امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہدایت جاری کرتے ہوئے فرمایا یہ مت کہا کرو جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے ما شاء اللہ وما شیتا مت کہو حدور نے فرمایا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے وما لم یشاء لم یکن جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا ایک پیغمبر نے چاہا میرے پاس سو بیویاں ہیں کم و بیش میں آج رات لاتولہ میری مخالفت ہوگی سب سے سو بیٹا ہوگا گھر کی فوج ہوگی اللہ تعالی فرماتا ہے فرشتے نے اس کے کان میں کہا قل انشاءاللہ دو ان اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا بھول گیا نہیں کہا اللہ کہتا ہے پھر ہم نے کیا کیا ساری بیویاں ویسے کی ویسے رہ گی ایک میں سے بچہ پیدا ہوا اذورا وہ بھی دائی میں لا رکھ دیا اس کے پائے تخت پر سے کہہ دیجیے لے لو یہ ہے بس اور کچھ نہیں ہے ایک لوٹڑا تھا اللہ کہتا ہے اس نے اللہ کے رکھا سم ان پیغمبر نے فوراً رجوع کیا اللہ کی طرف سے اللہ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو نہ چاہے تو نہیں ہوتا میں نے چاہا پیغمبر نے چاہا کتنا بڑا پیغمبر ہے فضاؤں ہواؤں پر تسلط ہے اس کو بہت کچھ ہے اتنا بڑا حکمران شاید کائنات میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا لیکن اس کی چاہت پوری نہیں ہوئی تو اللہ کہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے ولا ان شاء اللہ حبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی نہ کہا کر کوئی کہ کل کو یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ اللہ کہہ لیا کر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا یہ قرآن حکیم نے ہمیں ہم درس کیا ہے وہ فخریا باتیں کر رہا ہے میں تو نہیں سمجھتا ہوں ان تبدی دہجی ابدا یہ میرے باغ تباہ ہو جائیں گے دولت تباہ ہو جائے گی میرا خیال کوئی یہ قیامت قائم ہونے والی ہے میں اس سے بہتر وہاں لے لوں گا اگر وہاں قیامت آمدنی وہاں کہتا ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گیا صبح صبح دیکھا جا کر کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا رات کو ہی ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ جل کے رات ہو گیا اب کیا کہتا ہے کافی افسوس بنتا ہے کاش کے میں اپنے بھائی کی بات مان کر مواحد بن جاتا اب کافی افسوس ملنے سے کیا فائدہ ہے اس کے بعد اسی زندگی کی دنیاوی زندگی کے اندر مثال پیش کرتا ہے قرآن ضبط ہے آپس میں بہت لاہوں مسل حیات دنیا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بیان فرمائیے مثال دنیا کی زندگی کما زندہ نبات اللہ ایسے جیسے آسمان سے پانی نازل ہوا زمین کی انگوریوں سے پرت مرت ہوا سب سبز, سبز لہلاتے کھیت نظر آنے لگے خاص بہار تجربہ ایک وقت آیا سب کچھ پیلا ہو گیا ہوائیں اڑا رہی ہیں بکران اللہ علاشیم قدرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے بندہ پیدا ہوتا ہے پلتا بڑھتا ہے جوان ہوتا ہے واپا آ جاتا ہے پھر قبر میں چلا جاتا ہے بکان اللہ علاق الشیم مخت یہ دنیا آنی جانی دیکھی جو چیز ہے اس میں سب فانی دیکھی آ جو نہ گیا وہ بڑھاپا دیکھا جا کر جو نہ آئی وہ جوانی دیکھی یہ اللہ کے سارے اندازے ہیں وہی چیزیں کھاتا پیتا انسان جوان ہو جاتا ہے وہی چیزیں کھاتا پیتا انسان برا ہو جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جوان ہوا اس تو غذا بڑی ملتی تھی بڑھا ہو گیا تو غذا ختم ہوگی سب کچھ اس کے پاس ہے اللہ کہتا ہے میں سب کچھ کرتا ہوں یہ میری تخلیق ہے بچپن جوانی بڑھاپا اللہ, اللہ من کا میں پہلے کمزور انتہائی کمزور انسان پیدا کرتا ہوں یا کمزور چیز سے پیدا کرتا ہوں پھر جوانی آتی ہے پھر جوانی کے بعد بڑھاپا دے دیتا ہوں ما یشا جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں معلومیت ہے بچپن جوانی بڑھاپا میری تخلیق ہے میری مخلوق ہے بہب علیم القدیب میں ہوں جاننے والا قدرت والا جوانہ کسی شخص کی جوانی کو لمبا کر دیتا ہوں سال تک بوڑھا نہیں ہونے دیتا سو سال تک وہ کہتا ہے جی بڑا مقدر والا ہے اللہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کسی شخص پر جوانی آنے ہی نہیں دیتا بچپن سے یوں چار پائی سے لگا دیا لگ گیا اسے پتا نہیں جوانی کہاں گئی کسی پر چند دن کی جوانی آتی ہے بڑھاپا آ جاتا ہے بڑھاپا لمبا کر دیتا ہوں رضیل عمر تک پہنچا دیتا ہوں بے چارہ تھک کھاتا پھرتا ہے یخن کو مایشا قدیم میں جاننے والا ہوں مسئلہ کو اس کو اتنی دیر تک جوان رکھنا ہے اتنی دیر تک بولا رہے گا اتنی دیر تک بچپن رہے گا اس پر میں علم والا ہوں قدرت والا میں ہوں اللہ کہتا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا انسان مال اور بیٹے سب کچھ تیرے لیے دنیاوی دنیا زندگی کی زینت ہے والباقیات الصالحات یا تو صالحات و باقی رہنے والا نیک کام ہے خیر عند ابد کا تیرے رب کے نزدیک ثواب اور ادر کے اعتبار سے بہتر باقی رہنے والی چیزیں یہ ہیں اللہ حکمر وقیرا ان انجام کے اعتبار سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ نیک کام سبحان اللہ الحمدللہ ذکر ذکر اذکار قرآن حکیم کا پڑھنا پھر اس کے بعد اللہ رب عزت فرماتا ہے کہ وقت آئے گا ہم اس بندے کو جو جوانیاں مانتا ہے حکمرانیہ کرتا ہے طاقتور ہے غریب ہے فقیر ہے مالدار ہے دولت مند ہے تمنگر ہے سب کچھ ہے پھر ہم اس کو اپنے دربار میں پیش کر دیں سامنے کتاب آ جائے گی لکھی لکھائی پڑھے گا کہے گا مال ہاضل کتاب لا یغادر ولا کبی رو اللہ ولابو کا احدا کتاب کو پڑھ کے کہے گا مال ہاضل کتاب اس کتاب کو شامل لانے کو کیا ہو گیا ہے لا یغادر و بلا کبھی آتا نہ یہ چھوٹی بات کو چھوڑ رہی ہے نہ بڑی سب کچھ اس میں موجود کوئی بات اس نے چھوڑی نہیں ہے مذاق مزاق میں جو بات کی وہ بھی لکھی ہوئی ہے مذاق سے جھوٹ بولا لکھا ہوا ہے کہتا ہے تجہے تلا وہ روتی ہے کہتا ہے میں نے تو مزاق کیا تھا کوئی بات نہیں ہے میں نے رجوع کر لیا کہتی اچھا وہ کہتا میں نے مذاق کیا تھا رجوع تو نہیں کیا تھا حضرت محن مدور سب کچھ لکھا جاتا ہے حضرت محمد مدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں سراسن جد جدن, جدن وحزلہن جدن تین کام ایسے ہیں جو یقین سے کریں تب بھی یقینی ہیں مذاق سے کریں تب بھی یقینی ہیں نکاح و بط فلاق و رضا نکاح اور طلاق اور رجوع یا تم حدیث میں آتا ہے نکاح وط فلاق و نکاح طلاق اور, اور غلام کو آزاد کرنا غلام کو آزاد کرتا رہتاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے لیکن بعد میں وہ جانے لگے کہ میں نہیں نہیں میں نے مزاق کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ آزاد ہو گیا ایک آدمی بیٹھا ہے نکاح نہیں ہوتا کوئی آدمی کہتا ہے میں تجھ کو اپنی بیٹی دیتا ہوں دعا بنا لو نکاح پڑھ لو مجھے صاحب نکاح پڑھ دو نکاح پڑھ پڑ لیا دعا بنا لیے میں رکھنے بعد میں کہتا ہے میں نے تو مذاق اڑایا تھا تیرا آقا کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں نکاح تو ہو گیا اس کا یہ کا یقین سے کرو بھی یقینی ہیں مذاب سے کرو تب بھی یقینی ہیں نکاح طلاق اور وجود نکاح طلاق یا غلام کو عذاب چلنا اس کتاب کی کو کیا ہو گئے لا یغادل صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاہا ووجدوا ما ملو حاضرا ولا یظلم ربکا احدا اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انہوں نے کیا سب کچھ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا اے میرے حبیب تیرا رب کسی پر دلب نہیں کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور بات چھیڑ دی گناہ شر فساد یہ کس کی جانب سے ہے ابلیس کی طرف سے بالکل ناریل کا اب سات کا کی بات چھیڑ دی اللہ وب یہ جنوں میں سے تھا نا فرمانی کی برباد ہو گیا قریب آیا تو ہم نے فرشتوں کا مقام عطا کر دیا اس کو سر و فساد کی طرف گیا ہم نے تباہ کر دیا چل پیچھے ہٹ جا اور فرمایا یہ وہ ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو برباد کیا تھا تمہارے ماں باپ کو آدم اور حقبا کو برباد کیا تھا اس سے بچ کے رہنا پھر یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد پرانے حکیم کی بات ذکر کرنے کے بعد کہ ہم نے پرانے حکیم میں کس انداز سے کھول کھول کر مسائل کو پھیر پھیر کر بیان کیے پھر آگے چل کر ایک واقعہ اللہ نے ذکر فرما دیا حضرت موسا علیہ سلاط اسلام اور جناب خضر کا فرمایا موسا علی سلاط اسلام سے کسی نے پوچھا تھا اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس نے کہا میں اللہ کو بڑی غیرت آئی کہ تو نے اس علم کی نسبت میری جانب کیوں نہیں کر دی سب سے بڑا عالم کون ہے سب سے بڑا عالم کون ہے اللہ نے اپنی طرف کیوں نسبت کر لی چل پھر نکل سرگرد کو ساتھ لے لو اور چلو مجما البحرین میں جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے وہاں پہنچو وہاں ایک آدمی رہتا ہے اس کے پاس ایسا علم ہے تیرے پاس نہیں ہے تو کہتا ہے سب سے بڑا عالم میں ہوں وہاں ایک آدمی رہتا ہے اس کے پاس علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے موسا اپنے ساتھی کو لے کر چل پڑے اور نشانی دے دی تھی یہ مچھلی ساتھ لے لی ہے جہاں جا کر زندہ ہو جائے گی اور دریا میں چلی جائے گی سمجھو کہ وہاں تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا چلتے رہے چلتے رہے حد سے آگے گزر گئے پہلے تھکان محسوس نہیں ہوئی جب حد سے آگے گزرے تو تھک گئے کہنے لگے اپنے ساتھی کو اللہ صبح کا کھانا تو دے دو اب تو ہم تھک بھی گئے ہیں اللہ کہنے لگے وہ جو میں نے تجھ کو کہی دوں وہ تو میں پیچھے بھول آیا ہوں مچھلی کا مسئلہ وہاں انسانی ہوئی لشا منظورہ مجھے تو صرف شیدان نے بلا دیا وہ تو پیچھے رہ گیا مسئلہ پھر پیچھے واپس مڑنے لگے فرقدہ شاسن پیچھے واپس بڑھ رہے ہیں اللہ تری شان اب آئے تو یہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے چادر لے کے اوپر چادر تان کے لیٹا ہوا آ کر کہتے السلام علیکم اسے منہ سے چادر نہیں اتاری کہتا ہے انا بیاضبی کا سلام تری زمین سلام کہاں سے آ اس کو کوئی پتہ نہیں سلام کہنے والا کون ہے دیکھو موسا علیہ السلام کو سبق دینے کے لیے اللہ لے کے جا رہا ہے جس کے پاس بیچا ہے اس کو بھی خبر کوئی نہیں کہ آنے والا ہے کون انیاضبی کا سلام تیری زمین نے سلام کہاں سے آ گیا موسا کہنے کا نموسا میں موسا کہنے کا موسا بنی اسرائی بنی عیسرائی والے موسا ہو یا کون اب بھی نہیں چل رہا موسیٰ نے کہا میں بنی اسرائیل والا موسا ہوں اچھا آج کیسے آئے ہو میں تیرے ساتھ چلوں گا تاکہ تو مجھے اپنا وہ علم سکھا دے جو اللہ نے تجھ کو لیا ہے مجھے بھی سکھا دے تیرے. تیرے کہ تیرے تو کہنے کہ تو تو طاقت نہیں رکھتا اس میں تو برداشت نہیں کر سکتا ہے موسا اگر چلنا ہے میرے ساتھ دیکھنا کوئی اعتراض نہیں کرنا سوال نہیں کرنا میں خود بخود جواب دوں گا بعد لوگ یہاں سے آداب ذکر بیان کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں آداب شاگرد اور استاد کے موسیٰ آیا پہلے تو آگے گزر گیا پہلے یہ بات کرتے ہیں جب تک وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے تھے تھکان محسوس نہیں ہوئی ولی سے آگے گزر گیا موسیٰ تھک گیا معلوم ہوتا ہے ولی تک پہنچنے میں تھکان نہیں ہوئی جب آگے گز گئے تو تھک گئے یہ بھی ولی کا کمال ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے بات یوں نہیں ہے بات یوں ہے ولی کو تو پتہ ہی نہیں کو آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے اس کو ویسے خبر نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو مقصود یہ تھا موسا تھی نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں بڑا عالم ہوں اب تو پاس چھوڑ کر بندے کو آگے گزر رہا ہے تجھے تو اتنا بھی نہیں پتا اللہ نے تھکا دیا موسا کو آلی. ارے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں, نہیں چلا ہے کہ یہ یہاں پڑا ہوا ہے تو آگے ہے تھکا دیا اس کے چل واپس دیکھ پھر جب اس کے پاس پہنچے اللہ نے پھر ایک اور عجوبہ ظاہر کری اس کو بھی خبر نہیں آیا کون ہے اللہ حکمر مانا یہ ہے کہ علم کی نسبت کس طرف ہے دونوں چل پڑے آہد معاہدہ نصاب ہو گئے کہ میں کوئی اعتراض نہیں کروں یہاں سے کہتے ہیں آداب ہے استاد کوئی بات کہتا ہے بار بار اعتراض نہ کرو استاد کو تقسیم کر دے گا تو ٹھیک ہے اللہ اکبر سبحان اللہ چل رہے ہیں ایک موقع آیا کشتی پر سوار ہوئے اور آگے جا رہے ہیں جا کر وہاں کشتی کا تختہ توڑ دیا موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا کہ انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے معاوضہ نہیں لیا ہے ہماری انہیں نوری ہم سے کچھ بھی نہیں لیا انہوں نے موسا تختہ تو توڑ دیا اس کا یہ کون سی کوئی اچھائی کی ہے اللہ موسا کہتے ہیں یہ کون سی اچھائی کیا ہے فیضر فضر علی السلام کہتے ہیں موسا میں نے تجھ کو کہا تھا تو برداشت نہیں کر سکتا سبھی ہمارے سبراب تو صبر نہیں کر سکے گا، کہا تھا سبر کرنا ہے اچھا آپ بھول گیا بھولنے پر مواوضہ نہیں کرنا چاہیے آگے چلے گئے دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا تھا اس کو پکڑا گردن مروڑ دی گردن توڑ دی ختل کر دیا قتل کر دیا قتل قتل کر دیا قتل تو نفسن ذکی آغیر نفسین کیا تو پاک مقدس جان قتل کر دی موسا کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے نہ کپڑا مسئلہ ہے نہ کوئی مسئلہ ہے یہ کیا ہوا موسا صاحب سے کہنے لگے پھر پھر بول پڑا کہ اچھا چلو غلطی ہو گئی اب اب معاف کر دو آگے چلے پھر چلتے چلتے بستی میں پہنچے بھوک پیاز نے بڑا ستایا ہوا تھا بستی میں دیکھا کہ دیوار چڑھی تھی گرنے قریب تھی اس دیوار کو بغیر پوچھے بتایا اس سیدھا کر دیا تو فرما حضرت مسا اجان کہنے لگے خیزر اگر تو چاہتا انہوں ہم نے ہمیں پوچھا نہیں تھا نہ انہوں نے مہمان نوازی کی میزبانی کی کچھ نہیں کیا تھا چاہتا تو ان سے تو مجبوری لے لیتا کھا پی تو لیتے کچھ موسر آکو بہ نیے میرے تیرے درمیان جدا ہی کا مسئلہ بار بار تو سوال کر رہے ہیں میں نے کہا تھا نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش کے خاموش رہتے کچھ اور باتیں بھی ہمارے تک پہنچ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تفصیل کرتا ہوں احمد سفین تو فکر ساتھی نہیں عموم نفیل بات کشتی مشکل لوگوں کو چیزیں سمندر میں کام کرتے تھے دریا میں آتے جاتے نوٹ لوگ اٹھاتے لوگوں کو لے جاتے لے جاتے چند پیسے کماتے گزر بسر مشکل ہوتی ان کی ان کی میں نے چاہا پیچھے بادشاہ چاہ رہا تھا بڑا ظالم و کشتیاں صحیح سلام سے قبضے میں کر رہا تھا میں نے چاہا اس کو داغ دار کر دوں تاکہ وہ بادشاہ اس کو قبضے میں نہ لے ان کا کام چلتا رہے اللہ امداد فقیر اتنے ساتی نہیں یا فی بان اب کی حدیث میں کیا آتا ہے حدیث کہتی ہے فقیر وہ ہے تردہ اللقمت واللقمتان ایک لقمہ یا دو لقمہ اس کو در در تھراتا ہے اس کو فقیر کہتے ہیں مسکیر اس کو کہتے ہیں جو کاروبار تو ہو لیکن پورا نہ چلتا ہو کام فکا میں الٹ ہے اس کے تفصیل فکا کیا فقیر وہ ہوتا ہے جس کا تھوڑا بہت کام ہو لیکن گزارا نہ ہوتا اور مسکین وہ ہوتا ہے جو بالکل کچھ نہ پلے ہو اس کے کچھ نہ ہو یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں یہ مسکین سے کاروبار تھا لیکن پورا نہیں ہوتا ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی. یہ بھی فرق آ گیا. تو دوسرا فرمایا جو لڑکا میں نے قدر کیا ہے فکانت ابو فکانت ابواہ ابواہ مومن اس فکانت ابواہ مومن اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے مومن تھے کھسی نہ ہمیں ڈر ہوا خطرہ ہوا ماں بعد اس بچے کی محبت میں بڑا ہوگا تو شاید کہیں کافر نہ ہو جائے باغی نہ ہو جائیں سرکش نہ ہو جائیں ہم نے خدر کو یہ علم دیا ہم نے کہا اٹھاؤ قتل کر دو اس کو قتل کر دیا خضر کیا پہ اس لیے میں نے مارا تھا اس کو قتل کیا تھا محمد رسول اللہ اللہ نشاد سرمت قرآن کہتا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے بدلے میں اس کو بہتر چیز عطا کی کیا بیٹی عطا کی اس بیٹے کے بدلے میں غور فرمائے ہم بیٹے کو اچھا سمجھتے بیٹی کو اچھا کہہ رہا بیٹی اتا کی اس بیٹی میں سے آگے چل کر دانیال پیغمبر جیسے پیدا ہوئے گئے اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کیا اور تیسری بات دیوار سیدھی کرنے کی تھی حضرت سمانے لگے یہ یتیموں کی دیوار تھی ان کے نیچے خزانہ تھا ابھی ظاہر ہو جاتا تو برباد کر لیتے ان کی عقل نہیں درست تھی ابھی عمر صحیح نہیں تھی مچور نہیں تھے سارا کچھ کھا پی جاتے ہم نے کہا ابھی دیوار کو سیدھا کر دو جب ہے جب خود بخود نکال دوں اللہ اکبر. اے موسیٰ، یہ وہ ہے جس پر تو صبر نہیں کر سکا اور سب کچھ کیا ہے یہ اللہ نے مجھ کو علم دیا ہے ماں فالتو ان امری میں نے اپنی جانب سے یہ کام نہیں کیے ماں فالتو ان امری بعد لوگ اس آیت کے حصے کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ بھی پیغمبر تھا اکثر لوگ بلی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس آیت سے وہ ماں فالتو ان میں نے اپنے امر سے یہ کام نہیں کیے ہیں اللہ نے اس کو علم دیا تھا علم موسا کا اور ہے اور خضر کا اور ہے یہ روحانی علم الگ ہے یہ اندرونی علم ہے لدنی علم کہلو وہ علم ظاہری شریعت کا ہے جس پر موسا سٹ پٹا جاتے ہیں اس کو ناجائز مارا یہ ناجائز کام کیا ہے وہ ظاہری شریعت کی بات ہے ہم نے اس کو یہ علم دیا اپنی جانب سے اس کو اپنے آپ علم نہیں تھا اپنے آپ ہوتا تو پہلے کیوں نہ پہچان لیتا کہ موسا ہے بنی اسرائیل کا موسا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذرن کی بات شروع فرمائی وہ بندہ بہت اچھا تھا ہم نے اس کے ذریعے بہت سارے کام کیے ایک قوم کی. نے اس کو مقید کر دیا. اس کے, ساتھ کے ساتھ ہم نے اس کو قید کر دیا کھل جائیں گے جس دن انشاء کہیں گے حضرت محمد رسول اللہ وسلم سوئے ہوئے تھے اٹھے بڑے گھبرائے پسین آیا ہوا تھا فرمایا بہت <سطور> من قد اقترب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم عرب کے لیے حراست ہے ان قریب ایک شر آ رہی ہے ان قریب فتح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلما اور دیوار یا تو اس میں سے آج اتنا سب کھل گیا ہے رستہ مل رہا ہے ان قریب کھل جائے گا موسیٰ علیہ شرام کا دور ہوگا وہاں آئیں گے طوفان مچ جائے گا چشمے ختم ہو جائیں گے پانی ختم کر دیں گے سر استان دعا مانگیں گے مر جائیں گے ہوا چلے گی برباد ہو جائیں گے سب پھر بدبو پھیل جائے گی پھر دعا فرمائیں گے جانور آئیں گے ان کی میتوں لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے بارش آئے گی صفائی ہو جائے گی دجال کا خاتمہ کریں گے عیسایہ سلط وسلم بابر الد پر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر عیشا وہاں رہیں گے امن و سلامتی کے ساتھ یہودیوں کا خاتمہ کر کے اور سلیب کو توڑ کر خنزیر کو قتل کر کے ان تینوں چیزوں کا خاتمہ یا جا کا خاتمہ اس کے بعد حرتیسہ رہیں گے چالیس سال یو لدو لہو، اس کے بچے ہوں گے اور شریعت محمدی کا ڈنکا بجائیں گے حردیثہ علیہ السلات نے فرمایا یہ کافر لوگ ہیں ان کے ہم قیامت کے دن جو نیک کام کرتے ہیں ہو جاتے ہیں ان سے خلا نقیم ملا ہوں گی وزنہ قیامتی وزنا، نیکی کا وزن بھی توحید کے ساتھ ہے ایمان کے ساتھ ہے نیکی کا وزن بھی دیکھو نا وہ گلاب دیوی نے ہسپتال بنا دیا اور بڑے بڑے ہندو نے بنائے بڑے بڑے کام کیے ہیں دنیا میں ہم ان کو دے دیتے ہیں اس کا بدلا کہ ان کا نام چلتا ہے گنگا رام چلتا ہے گلاب جی بھی چلتا ہے آخرت میں وزنہ آخر میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا وزن ہوگا تو محمد رسول اللہ کے مریدوں کا ہوگا سو وزن ہوگا تو پھر ایک شخص کو بلایا جائے گا اللہ کہ روکا کوئی نے کی دیکھو کوئی نے کی نہیں بس اس کے دفتر بھرے پڑے ہیں برائیوں سے جاؤ کچھ تو تلاش کرو یہ خالص جہنمی بن رہا ہے پھر اسے تلاش کر کر کے ایک چھوٹا سا پتا کا لے آئیں گے چھوٹا سا ایک اس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کہے گا ساری زندگی کی بائئی ایک طرف رکھ دو اور ایک طرف رکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرماتے لا الہ باری ہو جائے گا اس کو جنت مل جائے گی اللہ حکبت لا الہ الا اللہ کا مقام بہت اونچا وہ لا الہ الا اللہ لائر خاتمے کے وقت زمان سے نکل گیا پہلے بھی لا الہ کا قائل خاتمے کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے رب العزت فرماتے ہیں میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت مریم آ گئی اس میں عجائبات زمانہ کا ذکر ہے حضرت حل علیہ السلام کی بات چھیڑ دی اللہ نے اس نے آہستہ آہستہ رب کو پکارنا شروع کیا آہستہ آہستہ اللہ اکبر بہو ندا خفیہ آہستہ آہستہ مجھے بیٹا دے دے کیوں آہستہ دیواروں کو پتا چل گیا باہر لوگ شور مچائیں کیسا برا آدمی ہے دیوانہ ہو گیا بڑھاپے میں رب سے بیٹا مانگ رہا ہے یہ تو زمانہ ہے بیٹے گا ندا ان خفیہ آہستہ آہستہ مانگ... وہ آہستہ مانگنے میں کئی باتیں ہیں باہر کے لوگ نہیں سنیں گے لیکن آرس والا سن رہا ہے اس میں ایک بات یہ بھی آتی مفسرین نے کہ یہ بھی بات ذکر کی ہے کوئی نہیں سن رہا لیکن عرص والا سن رہا ہے انی العظم اللہ مجھے اعتراف ہے میں بڑا کمزور ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشٹہ سیبہ ہڈیوں سے یہ گوشت ارگ ہو رہا ہے گوشت ہڈیوں کو چھوڑ رہا ہے بڑا پر غالب آ گیا سر سفید ہو گیا ہے یا اللہ تجھے پکار کر میں بے نصیب نہیں رہ سکتا اللہ پر تجھے پکاروں میں بے نصیب رہ جاؤں نہیں رہ سکتا اللہ مجھے ادا کر دے ابلی مل کا ولی رسونی علی اللہ میرا وارث ہو علی کا وارث ہو کس بات کا, اس بات کا, اور نبوت کا وارث دو دولت کا وارث نبیوں کی اولاد نہیں ہوا کرتی محمد رسول اللہ ہیں ہم انبیاء کی جماعت اطلاع نہ ولا وال نورش ہم نہ خود وارث ہوتے ہیں دولت کے کسی کے نہ ہم وارث بناتے ہیں ماتوا کنافا و سدا جو ہم مال دولت چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے سارے امت کے بری اس میں برابر کشی ہوتے ہیں ماں صدا کا وہ نبی نہ وارث ہوتے نہ وارث بناتے ہیں نبی کا وارث صرف کیا دین کا وارث بناتے ہیں نبی ربلی بل کا ولی یری سنی ویسم علی عقوب و رب اللہ اس کو پسندیدہ بنا دے پسندیدہ بیٹا چاہتے ہو تیری پسند کا اللہ اللہ کی پسند کا کیسا اچھا ہوگا اللہ کی پسند تو ساری کائنات سے بہتر ہے اللہ کہتا ہے یا زکریا میرے بندے زکریا انشرو کا بے ہم تجھے دے رہے ہیں بشارت ایک لڑکے کی اے زکریا تیری بات سو, ہولے ہولے آہستہ آہستہ کر رہا ہے میں نے عرض پر سن لی ہے میں تجھے بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں اسمو اس کا نام یا ہوگا له من اس اس کا نام پہلے نہیں گزرا ہوگا کوئی اے اے بیٹا دے رہا ہوں بڑا اچھا مانگ دی لیا اب کیا جب بشارت بھی تو کیا کہہ رہے شکر ادا کریں شکر دے رہا ہے رہا اے میرے پر بدار انا یا نولی بیٹا کیسے ہوگا سبحان اللہ پہلے مانگ لیا پھر اب کیا ہے بیٹا کیسے ہوگا وقد بلغت من نی باری میری بیوی بات میں بڑھاپے میں آخری حد تک پہنچ چکا ہوں بیٹا کیسے ہوگا سبحان اللہ اللہ بھی بڑا خوش ہوا ہوگا کیسا میرا بندہ عجیب ہے مانگا بھی ہے اور اب مجھ سے پوچھ بھی رہا ہے کیسے ہوگا میں کہہ رہا ہوں ہوگا پوجا کیسے ہوگا قَالَ جزالك, اے کدالیا یوں ہی ہوگا اسی حالت میں نہ تجھے جوان کروں گا نہ تیری بیوی کو جوان کروں گا تیری بیوی کی اصلاح ضرور کر دیں گے اصلحنا نہ لہو زا قرآن کے ہم نے اس کی بیوی کی اصلاح کر دی جبانی نہیں روٹی کدالکھ اسی طرح ہوگا الا ابو تیرے رب نے کہا ہے پیغام دے رہا ہے تیرا نب کہتا ہے تجھے اس سے پہلے میں پیدا کر چکا ہوں تو بھی تو کچھ نہیں تھا میں نے بنا دیا تو کچھ نہیں تھا پیغمبر تو اب کہہ رہا ہے تو کچھ نہیں تھا میں نے تجھ کو بنا دیا ایسے ہی ہم یہ دے دیں گے کو اللہ کہتا اچھا ج اللہ کو نشانی بھی دے دے بیٹا ہونے کی نشانی بھی دے دے پھر بھی زیر یہ بات کیسے ہوگا کس وقت ہوگا کیا ہوگا یقین دعا آ گیا اللہ کہتا ہے قال آیا تو کا اللہ کہتا ہے نشانی دے رہا ہوں کیا نشانی اللہ تو کل سلا سال سوی آپ تو کلام کر سکے کسی سے تین رات ہوتا تین دن رات کلام نہیں کرے گا تو سبحان اللہ رحم للہ بس اور کچھ نہیں اب جاؤ اپنی قوم پر اے کریا وہاں جا کے کیا کہنا ہے اللہ مجھے بیٹا دے رہا ہے مجھے بھی اس نے کہا کلام نہیں سبحان اللہ رحمد اللہ فخر منل میں اللہ نے ان, کا بھی, ان کو بھی پیغام بھیج دیا اے کریا ان کو بھی کہہ دو ان بکروتم کہ زکریا کو بیٹا اللہ دے رہا ہے یا اللہ تو پاک سبحان اللہ اے قوم ساری کی ساری قوم سبحان اللہ سبحان اللہ تو پاک ہے تو اے اللہ اس عالم میں عالم پیری میں زکریا کو بیٹا دے رہا ہے سبحان اللہ ان سب زکریا تو بھی سبحان اللہ پاک بیٹا دینا ہو بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر یوں کرنا چاہیے بیوی کو سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد رکھنا چاہیے سبحان اللہ نے یہ بات پنہا ہے پوشیدہ ہے اللہ تو پاک ہے تجھے ضرورت نہیں بیٹے گی ہمیں تو ضرورت ہے نا چل دے دے پھر سبحان اللہ تو اللہ کہتا ہے زکری بیٹا تجھے دے رہے ہیں تو بھی یوں ہی پڑھتا رہو کہتا رہو اور قوم کو بھی کہ قوم بھی سبحان اللہ کہ بیٹا ہم دے رہے ہیں قوم بھی سبحان اللہ کہے ان سب بھی ہوا بیٹا آ چھوٹا سا بیٹا بہت بڑی شہ ہے یا کتاب ہم نے اس کو بچپن میں سے نواز دیا کہا اے یا طاقت کے ساتھ کتاب کو پکڑ لو تم ساری باتیں آگے آ ایک یہ عجوبہ ایک دوسرا عجوبہ اور آ فرمایا میرے حبیب محمد کتاب موریم اس کتاب مقدس میں مریم کا ذکر پڑھو اللہ کب کا ذکر کرنا ارتا مکان شاہ رخ آپ اپنے آل سے الگ ہو گئی ایک شرقی جانب میں فتح فاض مند حجاب عام لوگوں سے اس نے پردہ کر لیا پردے میں آ گئی روحانہ فتح مسالہ لہا بشر آپ ہم نے روح امی کو بھیج دیا جاؤ جبریل جہاں کوئی نہیں جا سکتا ہم جبریل کو بھیج رہے ہیں اور جا کے اس کو کیا کرنے اس کے بسر کی صورت بن جاؤ انسانی شکل میں بات بتانا جا کر کرنا کہیں مریم گھبرانا جائے انسانی شکل سے انسان مانوس ہوتا ہے منصیت ہوتی ہے جاؤ کر کہ دیکھو بھلا کیسی ہے پاک باز پاک دامن مریم کتنی ہے یہ ہندیوں نے بڑے بڑے الزامات تراشے ہیں بہت کچھ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تو بغیر باپ کے کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ فلاں کا بیٹا ہے عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے الزام تراشے ہیں اور عیسائیوں نے کہا ہے بغیر باپ کے نہیں ہو سکتا عیسائیوں کے بھی تین ٹولہ بن گئے ایک نے کہا ابن اللہ اللہ اس کا باپ ہے دوسرے نے کہا اللہ ہی ہے تیسرے نے کہا تین خدا ہے مہا مریم عیسا اور اللہ عرص والا تینوں میں سے ایک عرص والا ہے ایک چوتھی پارٹی جو اہل کتاب سب یہودی عیسائی ملا کر پانچویں پارٹی بنتی ہے انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بندہ اس کا پیغمبر ہے یہ پارٹیاں اس میں بن گئی اللہ نے کہا میرے جبری جاؤ جا کر مریم کا پہلے امتحان لے لو تم پردے میں چلے جاؤ بشری صورت میں مریم کیا کہتی دیکھو جاؤ تو صحیح عالت ان کا اے بندے اگر تو پرہیزگار نہیں ایک تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں کیسے آ گیا تو یہاں کیوں آیا ہے تو وہ کہنے لگا نوانا بشور نوانا وصور وبدک میں تیرے رب کا قاصر آیا ہوں لہا والا کے غلام ان ذکی یا تجوق بیٹا دینا چاہتا ہوں یہاں لوگ آ اعتراض کرتے ہیں یہ دیکھا جبرین کہتا ہے لیہ بالا میں تجھ کو بیٹا دینا چاہتا ہوں جبریل دے سکتا ہے تو محمد نہیں دے سکتا ولی بھی دے سکتے ہیں نبی بھی دے سکتے ہیں جبرین کہہ رہا لہا بالا کے گلا منظک میں تجھ کو بیٹا دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر آگے چلیے اس کا جواب آگے آ رہا ہے ساتھ ہی گلاب وہی جو بات زکری نے کہی تھی وہی مریم نے کہی صدیقہ نے کہنے لگی بیٹا کیسے ہوگا ولم ولم مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں میں بدکار بھی نہیں ہوں کیا دو طریقے ہیں نا انسان کے اختلاط سے میاں بیوی بی کے اختلاط سے مردوزن کے اختلاط سے اولاد وجود میں آتی ہے تو وہ اختلاط دو صورتوں سے ہوتا ہے یا تو نکاح سے ہو یا بغیر نکاح کے ہو نکاح کی صورت میں لم یم سسنی بشر یہ نکاح کی شکل ہے بغیر میں دو باتیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہا مجھ کو جائیں طریقے سے بھی کسی بشر نے نہیں چھوا بولا میں تو اور میں غلط کار بھی اے نہیں اے ہوں تو بیٹا کیسے ہوگا نے کہا اے مریم یوں ہی ہوگا الا ابو کی ہوا لیا حیئنن. تیرے رب نے کہا ہے مجھ پر آسان ہے دینا اگر با آدم کو میں بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہوں بغیر باپ کے تجھ کو بیٹا بھی دے سکتا ہوں <الْنَّاس> میں تیرے بیٹے کو کائنات کے لیے اپنی توحید کی نشانی بنانا چاہتا ہوں ایک کائنات والو جس اللہ نے یہ دستور و قانون بنا دیا ہے کہ میاں بیوی کے اختلاط سے اولاد پیدا ہوتی ہے اللہ کہتا ہے میں بغیر میاں کے شوہر کے بغیر بھی بنا سکتا ہوں پیدا کر سکتا ہوں اللہ رسول اللہ نے اپنا اختیار بتا دیا دکھا دیا ہے وری نجا آیا تلنات میں اس کو نشانی بنانا چاہتا ہوں کائنات کے لیے رحمت منا عیشا کو رحمت بنانا چاہتا ہوں لیکن لوگوں نے کیا کہا اسی نشانی کو انہوں نے شرک میں بدل دیا انہوں نے کہا ہے ہی اللہ عیسا تو ہے ہی اللہ اس کے بعد محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب بیٹا تو پیدا ہو گیا اب ایک بڑی زبردست بات کی مریم اس بیٹے کو لے جاؤ قوم کے پاس چلو لیکن اپنی زبان بند رکھنا خاموش رہنا اس پر کوئی اعتراض کرے گا تو جواب ت نے نہیں دینا جب بچیوں کا مسئلہ ایسا آتا ہے تو بچیوں کے جواب دینے سے بات نہیں بنا کرتی کوئی کون کیا سمجھے گا تے خاموش رہنا ہے بات جواب ہم دیں گے قوم کے پاس آ گئی قوم نے کہا اے بہن ہارون کی یہ کیا یہ کیا کام کیا تم نے تیرا باپ بڑا نیک تھا تیری ماں بڑی اچھی تھی وہ سب اچھے تھے وہ کہتا ہے نا غلام محمد قادیانی علیہ اللہ, اللہ اس پر فرمائے وہ غلام محمد قادیانی نے کہا یہ علیہ اسلات اسلات کی دادیاں نانیاں سب بدکار تھی معذ اللہ یہ وہ لکھتا ہے دادیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے نانیاں ان کا سوال تو پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر دیکھو ہم صفائی کیسے کر رہے ہیں یہود کا بھی اعتراض اس محروم کا بھی اعتراض یہودیوں کا بھی اعتراض دور کر دیا یہاں آ کر فرمایا ہم نے عیسیٰ کی ماں کو جب پیش کیا اور ہم نے کہا یہ کہاں سے آ کیا ہوا اس نے اشارہ کر دو اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا ہے میں نہیں بول سکتی میں نے روڈا رکھ لیا ہے چپ کرو گا ہے خبروسی کرو رہا اسی سے پوچھ لو تم ان کا یہ کیا کہے گی بول ہی نہیں سکتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بلوا دیا میں نے کہا عیسیٰ تیری ماں پر بڑے بڑے داغ دبے آ رہے ہیں کیا بول اس ماں کے داغ دبے کو دھو ڈال محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تین بچوں نے بچپن میں کلام کیا تینوں نے داغی دیا ہے صاحب جرید جرید کے وقت زمانے میں جب قوم نے آ کے اس کو اجرا ڈال دیا اچھا مولوی ہے تو اچھا بندہ ہے تو وہ فلاں عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ جیز کیا ہے اس کو کچھ نہیں بتایا مار رہے ہیں پٹائی ہو رہی ہے خوب بزرگ آدمی آ گئے کہنے لگے یہ کیوں مار رہے ہیں بچے اس کو نوجوان کہنے لگا مجھے بھی کوئی پتا نہیں کیوں مار رہے ہیں کہ بات ہے بھائی اور فلاح عورت کیا ہے یہ بچہ جوریج کا ہے اچھا مولوی ہے یہ اس قسم کے کرتوت ہیں اس کے انہوں نے کہا اچھا جو بات سن جو کیا بات کہنے مجھے کوئی خبر نہیں ہے کو لاؤ پھر کو لایا گیا ماں نے क्या کیا था تھا ماں اللہ نے ماں نے کہا تھا نہ مرے جريد جب تک کسی فاحد عورت کا منہ نہ دیکھ لے اب بچہ لائیں گے تو اس کی ماں بھی ساتھ آئے گى فاحش شاہ پھر منہ تو دیکھ لیا اس نے ماں كى بدوا پوری ہو رہی ہے جريد کے پاس بچہ لايا گیا اس کے سر پہ ہاتھ ركھا بیٹا تیرے باپ کا نام كيا اس نے کہا فرام بكرى کا چلو میرا ميرا باپ ہے وہ بچہ بول پڑا محمد رسول اللہ فرمان اس نے داغ دھو دیا اور زلیكار والا ساتھی بھی بول پڑا يوسف كا داغ دھو ديا لیکن ایک ایسا زمانے میں الزام آیا بہتان آیا جہاں کوئی بچہ اللہ نے نہیں بلایا وہاں کیا ہے؟ اللہ آرش والا آپ بولتا ہے اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد تیری بیوی عائشہ پاپ صاف اور مقدس ہے اللہ اللہ آپ بول رہا ہے تو خیر علیم نے صفائی کر دی سارے مسائل کی اس کے بعد اللہ رب عزت نے فرمایا دار علی اللہ ابراہیم کا تذکرہ ہے, باپ سے ہے باپ کا نکال دینا گھر سے یہ سب کچھ آ رہا ہے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے رہا ہے میں تیرے لیے بخش کی دعا مانگوں گا پھر ابراہیم علیہ السلام بخش کی دعا مانگتے رہے پھر وہ بات ختم ہو گئی اللہ نے فرمایا نہیں تیرا باپ مرا ہے بخش کی دعا سے کام نہیں چلے گا تو آگے چل کر فر... انبیاء کا ذکر کیا انبیاء کئی ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ نبی وہ ہے الرحمان جن کے سامنے جب رحمان کی آئے جاتی پڑی خر جاتی خرو سجدم و بکیا گر پڑتے ان کے بعد من فخل ابھی انہوں نے نماز پذایا خواہشات کے پیچھے پڑ گئے ان قریب جہنم کی ایک خطرناک وادی غیج میں گر جائیں گے اس وادی میں ان کا ٹھکانا جہنم ہے فرمائے انہیں نماز ضائع کی ہے آج دیکھ رہے ہیں وہ جو بڑا مارگ اللہ میں ٹاور گرا ہے اس کے ایک کمرے میں سے کئی لاشیں نکلی مرد اور عورتوں کی بالکل مادر زاد ب رہنا مرے ہوئے لا شریف یہ کام ہو رہا ہے یہاں اس دھرتی پر یہ زمین پھٹ نہ جائے تو پھر اور کیا ہو اس قسم اللہ بنتا بابا سوال ہاں توبہ کر لیتی آگے چل کے فوائد اللہ من کا نا تقیا یہ جنت اس کے بارے ہم اپنے بندوں میں اس کو بنائیں گے جو متقی ہے پرہیزگار ہے جس نے اپنی زندگی قدم پھونک پھونک کر اٹھایا اپنی زندگی سلامتی کے ساتھ گزار لی خاردار وادی میں سے صحیح طریق سے گزر گیا وہ جنتی ہے یہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کے بعد اللہ عبل عزت نے آخر سورج مریم یہ کہا کہ یہ لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں یہ بہت خطرناک جملہ ہے لقد جی تم سی نِدا تک آپ نوین شک الرجال ایک طرح جنا ہے شراب ہے ایک طرح شرک ہے،, ہے اللہ پتا کیا کیا تکما پی تو آسمان پھٹ جائے ایسے موقع پر وطن شک زمین پھٹ جائے اللہ حکبر و تخر الجوالحدہ پہاڑ ریزا رضا ہو کر گر جائے برباد ہو جائے سب کچھ کیا خیال ہے آپ کا شراب زنا شرک عروج پر نہیں ہے زمانے میں تو پھر کون سی چیز مانے ہیں آزاد میں صرف ایک ہی بات ہے اللہ کہتا ہے جب تک کسی قوم میں مسلح رہتے ہیں اس کرنے والے ہم ان پر یہ اخبار کی عذاب نہیں بھیجتے ہیں پھر اس طرح برباد نہیں کرتے اور میرے بھائیوں جب تک اللہ اللہ کہنے والے سیداری ہو کر اللہ سے موافقے مانگنے والے توبہ کرنے والے موجود ہیں پھر عذاب آیا بھی ٹل سکتا ہے اس لیے میں نے پچھلے دنوں میں کہا تھا ہمیں یہ شکل اختیار کرنی چاہیے تاکہ بچ جائیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورت آحا کا ذکر کیا قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا ہم نے بھیجا ہے اتا پتا اس کا کیا ہے قرآن کہاں سے آیا ہے اے میرے پیغمبر اسمان والے نے بھیجا ہے الرحمان و الرحیم سب کچھ بتا ملک میری ہے پہاڑ میری ملک ہیں یہ زمین میری ملک ہے اسمان میری ملک ہے جب چاہوں میں پہاڑوں کو رئی دنی ہوئی کی طرح کر دوں دیکھو نا جہاں عذاب آیا ہے پہاڑ بجرییاں بن گئے ہیں دنی ہوئی رئی کی مانند بن گئے ہیں میرے بھائیوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور قران و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت والی ہے ہم اس کو چھپا رہے ہیں ایک وقت آئے گا آج جائے گی پھر مثال علیہ السلام کی بات شیئر دی تیرے ہاتھ میں کیا ہے سوٹا ہے یہ ہے وہ ہے سب چلتا رہا یہ صورت تک چلتا چلا جا رہا ہے سامری کا پھر بنانا بچڑا بچڑے کی پوجا چلنی ہے پھر سب کچھ کرتا چلا جا رہا ہے اس کے آخر میں ایک بات اور کہہ دی اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا خولناکیاں عروج پر ہوگی وہاں جا کر کہیں گے یقا یقا پتونا وہ چھپے چھپے بات کہیں گے عشرہ ہم تو دس دن, دن, دن دنیا میں رہے اس سے زیادہ تو نہیں رہ سکتے ہیں ایک دنیا دن ہی رہے ہیں اتنی ہال لاکی قیامت کی ہوگی یہ سو سو سال کی رہنا دنیا میں بھول جائے گا انسان پھر حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا جب جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا کسی بڑے متکبر کو جس کو دنیا میں سر نہیں ہوا وہ کہے گا میں نے دنیا میں کبھی خیر دیکھی نہیں ہے ہمیشہ مصیبت میں پڑ رہا ہوں وہ مومن جو ہمیشہ مصیبت اور نسخہ رہا دنیا میں مصیبت بھی رہا تکلیفوں میں رہا ہر وقت مصاحب و میں وہ بڑا ہی تکالیف سے دنیا سے گیا لیکن اللہ کہتا ہم جنت میں ایک دھوکہ اس کو دیں گے جنت میں سیر کرائیں گے پوچھیں گے کہ کبھی تجھ کو تکلیف پہنچی کہتا اللہ مجھے کبھی تکلیف پہنچی نہیں ہے اللہ اس مقام رضا جنت کا ہمیں بھی قرار دے دے اللہ ابو عزت نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے وہ ہال نہ کیے کی ذکر کرنے کے بعد پھر آدم علیہ صاحب کا قصہ چھیڑ دیا اس کو گمراہ کیا نے آگے چل کے فرمایا تمہارے پیچھے لگا ہوا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو وہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر سے منہ مو موڑ لے کا جو میرے ذکر سے منہ مو موڑتا ہے اس کی گزران تنگ کر دیتے ہیں ہم گزران کیسے تنگ ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان کے مطابق سوچے کیا آپ کی تعلیمات میں کیا ملتا ہے بڑے بڑے آجما کہتے ہیں سوج بوجھ والے لوگ کہتے ہیں جتنے لوگ کافر ہیں دشمن ہیں باوی تاوی ہیں ان کی گزان تنگ تو نہیں ان کے پاس دولتیں بے حد و شمار ہیں اللہ کہتا ہے جو میرے ذکر سے منہ مو موڑتا ہے ہم اس کی گزان تنگ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حافر بن رحمۃ اللہ علیہ جہاں لکھتے ہیں گزران تنگ کر دینے کا معنی یہ ہے کہ اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے ادھر کی پسندیاں ادھر ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں یہ عذاب قبر ہے مراد اس سے اور بعد نے کہا ہے گزران تنگ کرنے کے معنی بڑی دوڑتے ہیں اس کے پاس لیکن رات اس کو نیند نہیں آتی اس کو سکون نہیں ہوتا گزران تنگ کر دیتے ہیں اس کو پوچھتے یار تو سکون سے ایسوتا ہے نہیں سکون نہیں ہوتا ہے سکون کس کو ہوتا ہے اللہ ذکر اللہ یہ پکمین اللہ والوں کو سکون ہوتا ہے جو کمائی کی حلال کی کھائے اور اللہ کے سامنے آ کر جھک جاتے ہیں اللہ جو غلطی ہوئی معاف کر دے صبح سے لے کر زہر تک جتنی غلطیاں ہوئی سجدے میں آ کے سر رکھ دی اللہ معاف کر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے کی بات تو الگ ہے تیرے وضو کرنے سے تیرے وزو ہاتھ دھونے سے ناخنوں کے نیچے سے برائیاں نکل جاتی ہیں تیرا منہ دھونے سے محمد فرماتے ہیں آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے برائیاں نکل جاتی ہیں تیرے پاؤں کے نی... ناخنوں کے نیچے سے برائیاں نکل جاتی ہیں سب برائیاں ختم ہو گئی نیک نگی سے کرتا ہے فرماتے ہیں پھر قدم اٹھا کر مسجد میں جانا یہ سب, اس سب فالتو ادھر ہے اس کا پھر پانچ تو پہلے ہو گیا اگر کوئی کبھی رجنا کر دیے تم نے تو وہاں جاتا ہے وہاں مسجد میں پہنچتا ہے نماز پڑھتا ہے سر سجدے میں رکھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طائب ہو کر اب تو پکارتا ہے اللہ بھی قریب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہوں میرے بندے تون مجھ کو پکارا ہے جا تیرا سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے اور سب کچھ معاف کر دیتے ہیں ہم سبحان ربنا اللہ بحمدک ہم جی کا اللہ سجدے سے سر اٹھتا نہیں ہے اللہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے رب الحمد الحمدللہ ذکر آیا ہے ان کے واقعات جو انسان کے لیے مثال راہ بن سکتے ہیں بڑے اچھے پیرائے سے بیان ہوئے ہیں سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے اللہ کہتا ہے لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں راض کر رہی جب بھی ان ان کے پاس کوئی نیا پیغام آتا ہے وہ سنتے ہیں اس کو کھیل کود بنا لیتے ہیں تماشا بناتے ہیں ان کے دل غافل ہیں تو اللہ رب العزت نے جہاں ذکر کے بارے میں کہا ہے مایاتیم ذکر محدث محدس حادث کو کہتے ہیں نیا وجود میں آنے والا حالانکہ اللہ کا کلام جیسے اللہ قدیم ہے اس کا کلام بھی قدیم حادث نہیں ہے تو محدین کلام یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہاں جو حدوث کا ذکر ہے مایاتی ذکر معاہدہ سے طب اعتبار نزول کے ہیں اب نازل ہو رہا ہے یہ نیا اس لیے ہے بگر نہ کلام قدیم ہے اس میں نئی بات نہیں اللہ کی ذات قدیم ہے اس کی ابتدا نہیں اس کی انتہا نہیں تو اللہ رب العزت نے یہ بیان کرتے ہوئے آگے چل کر سرمایہ وما اب صلی اللہ قبل کا اللہ اے میرے پیغمبر علیہ اللہ وسلام آپ سے پیشتہ جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کی طرف ہم نے وہی کی ہے وہ مرد تھے فص ال ذکر ان کن تم لاتعلم ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے مفسرین فصرین اکرام کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد کتابی لوگ ہیں ان سے پوچھو اہل ذکر سے مراد عالم بھی لیتے ہیں ان سے پوچھو اگر تم علم نہیں تو تقلیدی بھائی یہاں سے تقلید کے رستے کھوجتے ہیں تم علم نہیں ہے کسی امام کی تقلید کر لوں فص ال ذکر انکن تم لاتعلم حالانکہ یہ بات غلط ہے تقلید میں ظلمت اور تاریکی ہے تقلید میں دلیل نہیں ہے برحان نہیں ہے تقلید میں جہالت ہے اندھا پن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ بصیرت افروز دین ہے وہ اندھوں کو بینائی بخشنے والا دن ہے فس ارو اہل ذکر پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جان تو تقلیدی بھائیوں کا مدعا تو یہاں پورا نہیں ہوتا اگر تقلید بھی مراد لیں تو اس کے معنی اہل ذکر تو کسی کے مقلد نہیں نہ ہوں گے پھر عالم مقلد نہیں ہوا کرتا مقلد عالم نہیں ہوا کرتا جو عالم ہو کر مقلد ہے یہ اس کی بدترین جہالت کی دری ہے عالم ہو کر مقلد نہیں ہو سکتا علم کو اللہ نے درائل سے اس کی اس کو روشنیاں عطا کی وہ کیسے مقلد ہو سکتا ہے فص ال تا اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو تم ایک خدا کی بجائے کئی خدا مانتے ہو یہاں آ کر پھر وہ تقلیدی جمود کی بات ہوتی وہ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کا یین ہے اللہ کہتے ہیں لو کا نفی ماںحت لفا ایک کی بجائے اگر کئی معبود ہوتے زمین و آسمان میں ان کا نظام بگڑ جاتا لفا ایک کی رائے کچھ ہوتی دوسرے کی کچھ ہوتی لوکانا اور سبحان اللہ, اللہ رب العرش عرش والا رب پاک ہے اس سے جو کچھ یہ بیان کرتے ساتھ ہی ساتھ فرمایا میرے حبیب محمد اللہ کو تو ہمیشی حاصل ہے وما جعلنا لبشر من علب شرم القلی کل خود آپ سے پیشتر ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھید اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا وہ باقی رہ جائیں گے باقی رہنے والے ہیں ان کے لیے خلود اور دواؤں ہیں نہیں یہاں سے بات قادیانی لوگ جسارت کرتے وہ کہتے ہیں علیہ السلام فوت ہو گئے کیونکہ اللہ نے فرما مماجال بشرمن قبل کر خل اے محمد علیہ السلاۃ والسلام آپ سے پیش تک ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی معلوم ہوتا ہے وہ فوت ہو حالانکہ یہاں فوت ہونے کا تذکرہ نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے حق میں ہمیشگی لکھی نہیں ہمیشگی نہیں لکھی ہے یہ نہیں مانا کہ سب فوت ہو ان میں سے ایک زندہ ہے تو اس کے لیے ہمیشگی تو اس کے لیے بھی نہیں ہے فوت ہوں گے وہ لیکن قیامت کے قریب فوت ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے اسلات وسلام اس میں یہ تو نہیں ہے کہ موت کا بھی سب آپ سے پہلے تو نہیں سب موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں؟ نہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر محمد علیہ السلاط وسلام کل نفس سن الموت ہر جان نے موت چکھنا ہے کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کل نفس کل کا لفظ استغاب کے لیے آتا ہے ہر قسم کے نفس پر اس کو گھیر لیتا ہے تو اللہ نے اپنی ذات پر بھی نفس کا لفظ بولا ہے اللہ کہتا ہے بھائی حس رکم واہسا اللہ تمہیں رہتا ہے اپنے نفس سے اپنی ذات سے تو اب کہتا ہے کلو نفسن ضائع اس کے معنی معذ اللہ اللہ ہوتا ہے نہیں یہ بات یہاں نہیں ہے کلو نفسن منفوس ہر نفس جو پیدا ہوا ہے خالق کے نفس کی بات نہیں مخلوق نفس کی بات ہو رہی ہے كل نفس مخلوق یہ منفوسن الموت وہ خالق کی ذات ہے خالق کا نفس ہے اس کو موت نہیں ہے وہ حی قیوم ہے پھر اللہ نے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلات وسلم ابراہیم علیہ السلات والسلام کی بات دیکھ ہم نے اس کو رشد و بلائی سے نوازا قوم ساری مقطیے شروع سے لے کر تقلید کا زد ہوتا چلا جا, جا رہا ہے ساری قوم مقل ہے تقلیدی تقلیدی جمود کا شکار ہے ہم بھی اس کو رشد و برائی عطا کی قوم ساری غلطی پر ہے حضرت فرماتے ہیں. یہ بہت کیا ہیں جن کے تم ارد گرد چل رہے ہو جن کے سامنے نہایت دست بستہ کھڑے ہوتے ہو تم کون نہیں کیا ہیں یہ تم نے خود کریں یہ معبود ہے یہ خدا ہے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں ابراہیم ہمارے آبا اجداد کے دین کا رد کرتے ہیں ہم اپنے آبا اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنے والے ہیں سبحان اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں ابراہیم اچھا پھر میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ کروں گا بتوں تمہارے کے ساتھ ایک وقت آیا قوم نے کہا ابراہیم چل میلے پر چلتے ہیں. نے کہا نہیں فنغ تنفیل فقال فقالی سکیم ستاروں کی ترجیح قوم نجوم پرست تھی کہنے لگے میں تو بیمار انہیں تسلی ہو گئی کہ تو بھائی کو اس بات کا علم ہوگا بات یہ نہیں تھی بات یہ تھی کہ جس زندگی کی طرف تم جا رہے ہو وہ زندگی زندگی نہیں ہے اس کے لیے میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا اس کام کی طرف سے میں نہیں جا سکتا بات سچی تھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ میرے پدے رہ گئے قوم کے بدھ کالی میں پہنچے جا کے بتوں کا حشر کر دیا لوں گی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں لال لہنگی اور اور بڑے بت کو نشانہ بنا دیا ہے آئے دیکھا ہمارے خداؤں کا حال یہ کس نے کیسی عجیب دیو وقوف اور احمد قوم سے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے اللہ پرس. وہ کہتی ہے کس نے کیا ہے خدا اور تمہارے خدا تمہاری بگڑی سنوارنے والے اپنی سوار اپنی نہیں سوار سکتے تھے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے کیسے خدا ہے یہ کون ہے یہ سمعنا کالو سمیا فتح لہو ابراہیم ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ان کا تذکرہ کرتا ہے برے انداز سے تذکرہ کرتا ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں کالو فاتو بھی اس کو ابراہیم کو لایا گیا علیہ شاسم انت فلتا ابراہیم کیا نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کام کیا فرمائیں لگے ان کے بڑے نے کیا ہوگا یہ دیکھو نا خس ان ان کا ان سے پوچھو جن کو مار پڑی ہے اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان کے بڑے نے کیا ہوگا خری چیز کی حدیث جہاں اکثر بڑے بڑے اسکالر لرز جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں محمد وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوایا ابراہیم علیٰ نے چار تین جھوٹ بولے تین جھوٹ رب کہتا ہے میرے حبیب محمد ارے اسلاط والسلام فل کتابی باہی ان کا نا صدی قن ابراہیم کا ذکر پڑھو کتاب مقدس میں وہ بڑا سچا نبی دا صدیق کہتے ہیں جس کی زندگی, زندگی میں کوئی جھوٹ نہ ہو اس کو صدیق کہتے ہیں تین جھوٹ بولے اور حدیث بخاری کی ہے کہنے والے کہتے ہیں دیکھا نا جھوٹ کا دس کے آیا تو ہماری علیہ سلام کے بعد جھوٹ بولے ہیں اللہ پر ایک دو بڑے نے کیا ہوگا دوسری بات بیوی کو بہن کہا تین تین باتیں ہوگی بیوی کو بہن کہا بادشاہ چھوڑتا نہیں تھا کہا چل تو اور میں اسلام کے اعتبار سے بہن بھائی رشتے کے اعتبار سے باقی ٹھیک ہے آزدی سلسلہ لیکن اسلامی اعتبار سے اس وقت میں اور تو تہن بھائی کیا ریند ہے اللہ کے شان کائنات کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے اور یہ تینوں جھوٹ ابراہیم کے یہ اللہ کی ذات میں تھے اللہ کی ذات میں تھے اللہ کے لیے تھے وہ اللہ کے لیے جھوٹ نہیں ہو سکتے معلوم ہوتا ہے ظاہر کچھ ہے اس میں مقصود کچھ اور ہے قنظن جھوٹ تمہارے لیے میں بیمار ہوں جاؤ قالی سقیم